أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله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 شرمور مخداسا مخداسا یہ وقت سب سے بھاری ہے اور اس وقت میں آپ لوگوں کا جمع ہونا ایک بہت ہی یعنی بڑی علامت ہے کہ واقعی ہم لوگوں کو سیکھنا ہے کیونکہ اس وقت میں آدمی اچھے اچھوں کی نہیں سنتا ہے لیکن یہ اس نظام کے تحت جو پہلے سے اہل علم میں چلا آرہا ہے کہ صبح کا وقت جس میں خصوصی طور پر برکت رکھی گئی ہے بوری بورک لئمتی فی بکوریہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں میری امت کی برکت اس کی صبح میں یا جلد کے وقت میں رکھی گئی ہے اور اگر دیکھا جائے تو یاد کے اعتبار سے یہ وقت بہت ہی قیمتی ہوتا ہے کیونکہ رات بھر میں آدمی جب نیند سے فارغ ہوتا ہے تو پچھلے دن کا معاملہ جو تھکن اور جو پریشانی تھی جو رکاوٹ تھی سمجھنے میں وہ سب دور ہو جاتی ہے آدمی پھر سے نئے سرے سے فریش ہو جاتا ہے تر تازہ ہو جاتا ہے تو بہرحال یہی امید میں بھی کر رہا ہوں کہ اس درس میں ہو سکتا ہے بعض لوگوں کو نیند آئے لیکن ہم کو اپنا موضوع مکمل کرنا ہے اور یہ بہت اہم موضوع ہے اس موضوع کے بعد تھی اشتلاحات اصول الفکر اس کے بعد ہم لوگ مفتی نہیں بن جائیں گے لیکن ہم کو معلوم ہوگا کہ قرآن و سنت سے جو مسائل لیے جاتے ہیں اور جن کو سمجھا جاتا ہے وہ کس طرح سے سمجھتے ہیں تو ایک مختصر سا خاکہ ذہن میں ہمارے آئے گا کہ احکام کیسے ہیں اس کو قرآن و سنت سے کیسے سمجھا جاتا ہے اور بعض بہت ہی بار بار دہرائے جانے والے الفاظ ہیں جو لوگوں کے سامنے آتے ہیں لیکن ان کے معنی ہم کو معلوم نہیں ہوتا ہے ان کے معنی ہم کو معلوم نہیں ہوتے ہیں. تو یہ میننگ کیا ہے اجما قیاس ناصف منسو مکرو بہت سارے الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو نہ جاننے کی وجہ سے بہت سارے لوگ بہت ساری چیزوں کا انکار کرتے ہیں یا اس کے غلط معنی بیان کرتے ہیں تو بہرحال آج کے درس میں ہم فقہ میں استعمال ہونے والی کچھ اصطلاحات کچھ الفاظ کے معنی سمجھیں گے اور اس کی تفصیل دیکھیں گے یہ مستقل ایک بڑا موضوع ہے اور وقت کی قلت کا احساس میں سمجھتا ہوں میرے ساتھ آپ کو بھی ہے اور ویسے بھی ہم تین درس ہمارے مکمل ہوئے ہیں جو بھی وقت ہم کو ملا اس میں میرے لیے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ میں اس بات کو ترجیح دیتا ہوں کہ مادہ مکمل ہونے سے بہتر یہ ہے کہ جو مٹیریل ہمارا ہے کنٹینٹ جو ہمارا ہے وہ مکمل ہونے کی بجائے بہتر یہ ہے کہ جو باتیں ہو رہی ہیں وہ اچھی طرح سے آپ کی سمجھ میں آئے یہی وجہ ہے کہ ہم دیری کر رہے ہیں ورنہ اگر مکمل کرنا ہے تو تین دن کی ضرورت نہیں ہے ایک دن بہت زیادہ ہے اس کے لیے سرسری طور پر میں پڑھتا چلا جاؤں اور بس کچھ جملے کہہ دوں تشریحی طور پر تو یہ نہیں ایسی اور ایک مکمل ہو سکتی ہے لیکن اس سے حاصل کچھ بھی نہیں ہے اس سے اچھا कि تھا کہ پھر آپ گھر پہ کتاب دے دی جاتی ہے اور پڑھ لیتے اس کو مقصود یہ ہے کہ ایک بات دائیں سے بائیں سے ہر طرف سے آپ کو یعنی چاروں طرف سے گھیر کے سمجھائی جائے آپ کی سمجھ میں بات اچھی طرح سے آئے کہ بعد میں جا کر کنفیوژن آپ کو پیدا نہیں ہو اور یہ آپ لوگ اچھی طرح سے دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک ہی بات کو جب دوسرے طریقے سے پوچھا جاتا ہے تو تھوڑا سوچنا پڑتا ہے تو علم واقعی ایسا ہوتا ہے کہیں سے بھی پوچھو بات برابر وہ سمجھ کر جواب دے گا یہ علم ہے ورنہ صرف ایک لائن میں کچھ باتیں رٹی ہوئی ہیں اب دوسرے طریقے سے اس کو پوچھیں گے تو نہیں سمجھتا ہے یہ واقعی علم نہیں ہے یہ رٹی ہوئی چیزیں یاد کی ہوئی چیزیں تو واقعی علم یہ ہے کہ ایک انسان کو صحیح بات صحیح دلیل کے ساتھ معلوم ہو اس کو علم کہتے ہیں علم ہے کیا علم یہ ہے کہ حق کی معرفت اس کی دلیل کے ساتھ ہو بہرحال ہمارا جو موضوع آج ہے اور اس کے لیے بہت ہی مناسب وقت ہے اصول الفق یا فقہ کی اصطلاحات اصطلاح کے معنی آپ کو معلوم ہے فقہ کے معنی کیا ہے عربی زبان میں فقہ کے معنی فہم کے لیے استعمال ہوتے ہیں یعنی فہم اس کے معنی ہے سمجھ گہری سمجھ عربی زبان میں فقہ کے معنی کسی چیز کو سمجھنا اور گہرائی کے ساتھ سمجھنا اللہ تعالی نے موسا علیہ السلام کی دعا ذکر کی تو کہا موسا علیہ السلام نے اللہ تعالی سے کہا سور میں آیت نمبر ستائیس میں, آگے ٹکڑا عربی میں نہیں آپ لکھ لیں وکل القم السانی یف کہ یعنی کہو علیہ السلام نے اللہ تعالی سے دعا کی کہ اے اللہ میری زبان میں جو گرہ ہے گاٹھ ہے اس کو کھول دے جو نوٹ ہے اس کو کھول دے تاکہ یف کہو وہ میری بات کو سمجھیں میرے کال کو سمجھیں تو یہاں پر یہ قہو کا جو لفظ ہے تو یہ سمجھنے کے لیے تاکہ وہ سمجھیں میرے کال کو تو عربی زبان میں یعنی یہ لفظ قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے اس کے معنی سمجھ کے بہت سارے لوگ کہتے ہیں فکر کو نہیں مانتے یہ بہت ہی غلط بات ہے ہم فکر کو مانتے ہیں کیونکہ قرآن میں آیا ہے کہ ہم है دین کو کیا کرنا ہے بغیر سمجھے اس समझे عمل کرنا ہے نہیں ہم کو سمجھنا ہے ہاں ہم اس فق کو نہیں مانتے ہیں جو قرآن و سنت کی بجائے کسی اور بنیاد پر ہو ہم اس فق کو نہیں مانتے ہیں جو قرآن و سنت سے ٹکراتا ہو تو ایسی بات کو ہم نہیں مانتے ہیں جو دین کے نام پہ چل رہی ہو ہم جیسے بداعت کو نہیں مانتے ہیں ہم بداعت کو نہیں مانتے ہیں ہم اسی طرح سے اس فق کو نہیں مانتے ہیں جو قرآن و سنت سے ٹکراتا ہو اور اس کی بجائے کسی اور بنیاد پر عقل پر مبنی ہو بہرحال ہم فقہ کو مانتے ہیں کہ فقہ کے معنی کیا ہے اصطلاح میں لغت میں کیا ہے اور اصطلاح میں اصطلاح میں ہم دیکھیں گے کیا ہے اصطلاح میں فقہ کے مانا ہے معرفت الحکام شریا ال التفصیلیہ یہ مختصر جملے میں فقہ کا ڈیفینیشن ہے کیا ہے معرفت الاحکام الشرعیہ حکام شرعی کو میتھمیٹکس آتا ہے اچھے سے آتا ہے, اچھے سے آتا ہے جس کو انگلش میں جو کچھ بولا جائے وہ اچھے سے سمجھتا ہے کیا اس کو کہا جائے گا دینی اعتبار سے نہیں دینی اعتبار سے کس کو کہیں گے شرعی احکام کی معرفت تو اس میں باقی دنیوی معاملات دنیوی علوم وہ سب نکل جاتے ہیں شرعی احکام شریعت کے جو احکام ہیں حکم ہیں شریعت کی جو باتیں ہیں ان کی معرفت ان کی پہچان ان کی صحیح سمجھ العملی جو عملی احکام ہیں کیونکہ عقیدہ اس میں سے نکل جاتا ہے فقہ میں سے عقیدہ نکل جاتا ہے حالانکہ علماء نے کہا ہے کہ فقہ میں سے عقیدہ نکالنا مناسب نہیں ہے اس لیے کہ عقیدے کے معاملات بھی سمجھنے کے ہوتے ہیں لیکن عام طور سے فقحا نے اس طرح سے اس کی ڈیفینیشن کی ہے اور علماء نے عقیدہ چھ عقیدہ الگ ہے اور یعنی فق ہے کیونکہ عقیدے میں قیاس نہیں ہوتا ہے عقیدے میں قیاس نہیں ہوتا ہے بلکہ عقیدے میں جو نصوص ہیں انہیں تابع ہونا پڑتا ہے لیکن فکر میں شرع احکام میں نئے پیش آنے والے احکام کے لیے اشتہار کرنا پڑتا ہے اس میں غور و فکر کر کے نیا مسئلہ نکالنا پڑتا ہے کہ اس کا حکم کیا ہے عقیدے میں نیا عقیدہ نکالا جاتا ہے نئے حالات میں نہیں نکالا جاتا اس لیے علماء نے ایک تقسیم کی عقیدہ الگ ہے قرآن سنت سے لیا جائے گا اجماع سے لیا جائے گا اور کہیں سے نہیں وہ چھوڑ دو ہاں، یہاں اجتہاد کرنا پڑتا ہے تو فقہ کی تعریف کیا کیر شرعی احکام کی معرفت جو عملی احکام ہے جو عمل سے متعلق ہوں بھی تفصیل اس کی تفصیلی دلیلوں کے ساتھ یعنی بغیر دلیل کے کوئی آدمی کسی بات کو جانتا ہو اس کو علم نہیں کہا جاتا ہے علم وہ ہے جو دلیل کے ساتھ ہو علم وہ ہے جو دلیل کے ساتھ ہو تو اس سے بات معلوم ہوئی کہ شرعی احکام ان کی معرفت جو عملی احکام تفصیلی دلیلوں کے ساتھ جاننا یہ کیا ہے اس کا نام اس کو فقہ کہتے ہیں اصول الفق کے لیے پہلے ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ اصول کس کو کہتے ہیں اور فروع کس کو کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں جس پر دوسری چیز کی بنیاد ہو جیسے وہ مند کا اصل الجدار جیسے دیوار کی بنیاد ہوتی ہے اس کے اوپر پوری دیوار تکی ہوتی ہے وہ <أَعْضَانُهَا> ہوا شاخیں نکلتی ہے جس سے اس کی شاخیں نکلتی ہیں تو اصل کے معنی جڑ اور بنیاد کے ہوتے ہیں جس میں سے بقیہ شاخیں نکلتی ہیں یا جس پر باقی دیوار کی بنیاد ہوتی ہے اس پر سے جمع ہے کیا ہے اصل کی جمع حصول قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اصل اور فرع کا ذکر کیا ہے علم سر کیف ضرب اللہ مثلا کلمة طیبہ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کلمة طیبہ کی مثال کیسی بیان کی کشجرت طیبہ اس کی مثال ایک عمدہ پیڑ کی طرح ہے اصلہ ثابت وفرعہ في السماء اس کی جڑ اس کی اصل ثابت ہے جمی ہوئی ہے زمین میں جمی ہوئی ہے او فر او حافظ اور اس کی شاخ آسمان میں ہے جڑ کہاں ہے کلی طیبہ کی زمین میں اور اس کی شاخ آسمان میں ایمان کہاں ہے آدمی کے دل میں اور اس کے امال کہاں چڑھتے ہیں آسمان میں یہ عباس کہتے ہیں کہ مومن کے دل میں ایمان کریما اس راسک ہوتا ہے اور اس پہ جو عمل وہ کرتا ہے وہ اعمال اللہ کے پاس اوپر چڑھتے رہتے ہیں تو یہاں پر اللہ تعالی نے اصل اور فرع کا ذکر کیا ہے تو ہم کو دیکھنا ہے کہ اصول اور فرو کیا ہوتا ہے اصل اور فرع ایک آسان مثال سے اس کو سمجھیے مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا نماز پڑھو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نماز پڑھو اقیم سلام اللہ تعالیٰ نے حکم دیا زکات دو زکات ادا کرو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حج کرو جو استطاعت رکھتا ہے اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزوں سے منع کیا ہے یہ مت کرو ٹیٹرنگ مت کرو یعنی بدوا مت وہ جو گرین حصے لکھتے ہیں باڈی کے اوپر جو ہمیشہ باقی رہتا ہے ویسا مت کرو یا اسی طرح سے آپ نے حکم دیا جاڑی بڑھاؤ مونچھے کترواؤ یا اس طرح سے بہت سارے احکام اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے یہ کیا ہیں سب مختلف احکام ہیں ان پہ عمل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے کرنا چاہیے اب اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کی ترغیب دیتے ہیں تو اس کو کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے کرنا چاہیے, کرنا چاہیے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رحم کرے اس بندے پر جو اصل سے پہلے چار رقب پڑے ہیں تو اب یہ کیا ہے آپ نے حکم دیا یہاں پہ نہیں حکم دیا ترغیب دی کہ دعا کی اس کے لیے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری چیزوں کے لیے حکم دیا جیسے داڑھی پڑاؤ موچھے کترواؤ تو اب یہ دو چیزیں سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ مختلف احکام ہیں بہت سارے احکام ہیں کچھ چیزوں کا حکم آپ نے دیا کچھ چیزوں سے آپ نے منع کیا ان کی لسٹ آپ بنا سکتے ہیں بہت لمبی لسٹ ہوگی یعنی اچھی خاصی کتابیں اس میں زخیم کتابیں بنیں گی کیا کیا حکم دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علام نے کن کن چیزوں کی ترغیب دی آپ صلی اللہ علیہ نے کن کن چیزوں سے آپ نے منع کیا اب ان سارے احکام کو ایک چھوٹے جملے میں کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا حکم دے وہ کرنا لازم ہے جس چیز کی ترغیب دیں وہ کرنا اچھی چیز ہے لازم نہیں ہے جس چیز سے منع کریں اس سے رکنا لازم ہے اب یہ کیا ہوا تین جملوں میں ہم نے ساری چیزوں کو مجمل انداز میں بیان کر دیا اس کو اصول کہتے ہیں سمجھ میں اب نماز پڑھو نماز پڑھنا چاہیے روزہ رکھنا چاہیے یہ سب احکام ہیں ان سب کے بارے میں شرعی اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی حکم دیں اس کو ماننا لازم ہے یہ اصول ہو گیا اب اس اصول کے تحت آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا جاڑی بڑھانے کا ماننا چاہیے کہ نہیں اصول کیا ہے جو حکم دیں اس کو ماننا چاہیے تو جتنے حکم دیے وہ سب فرع بن جائیں گے اور جتنے یعنی حکم سب ہیں ان کے بارے میں فیصلہ یہ کیا ہو جائے گا اصول ہوگا کہ رسول عطی اللہ عی الرسول اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو یہ مجمل جملہ ہے اس کے نیچے اس کے انڈر میں سارے حکم آ جاتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے سمجھ میں آئی بات تو اصول کہتے ہیں ایسے جملے کو ایسی بات کو جو مجمل انداز میں ہو اور کئی چیزوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہو جیسے پیڑ کی جڑ ہوتی ہے اس میں سے پیڑ نکلتا ہے اس میں سے پیڑ یعنی بنیاد سے پیڑ نکلتا ہے اسی طرح سے دیوار ہوتی ہے باقی ساری چیزیں اس پہ پیڑا ہوا ہے جڑ کے اوپر تو ایک جملے کے اوپر سارے احکام ٹکے ہوئے ہوتے ہیں اس کی کیٹیگری کے تو اس ایک جملے کو کیا کہتے ہیں اصول اصول اور وہ سارے احکام اس کے اصول کی کیا ہوتی ہیں فرا مثال کے طور پر دو باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دیں اس کا ماننا لازم ہے یا اچھی چیز ہے یہ کیا ہے اصول ہے یہ اصول ہے اب میں سوال پوچھوں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھاتے وقت بسم اللہ کا حکم دیا تو بسم اللہ بولنا لازم ہے کہ غیر لازم تو اب بسم اللہ بولنا لازم ہے یہ ایک شرعی حکم ہوا لیکن اس کے لیے اصول اوپر کیا ہے کیوں لازم ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا لازم ہے یہ بھی حکم ہے اس لیے یہ بھی لازم ہے سمجھ میں آیا تو آپ کوئی بھی حکم ہو کیا ہو جائے گا کیونکہ اصول ایک ہمارے ذہن میں ہے کہ رسول کا حکم کیا ہوتا ہے لازم دلیل کیا ہے قل عطی اللہ و رسول یہ عتی اللہ اور رسول تو اس طرح سے کئی آئے ہیں جس میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم ہے تو اس سے جب ایک حکم دیا جائے وہ لازم ہو جاتا ہے یہ کیا ہو جاتا ہے یہ اصول اور بعد میں بھی سارے احکام اس کے ذمن میں آتے ہیں بہرحال شرع احکام اب یہ لازم ہے لازم نہیں ہے یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ادین سب پر عمل کرنا چاہیے نا نہ ضروری نہیں ہے ایک آدمی بعض اوقات کچھ نہیں کر پاتا ہے ایک آدمی بعض اوقات جاننا چاہتا ہے کہ یہ ضروری ہے کہ نہیں ہے اگر میں چھوڑ دیا تو گناگار تو نہیں ہو یا مجھ سے عمل چھوٹ گیا کیا اس کو اگر میں قضا نہ کروں واپس سے ادا نہ کروں بھرپائی نہ کروں تو کیا گناہ گار ہوں گا تو اس کے لیے اس کے لیے جاننا ضروری ہے کہ اس حکم کی شرع حیثیت کیا ہے اس کو قضا کرنا ضروری ہے یا نہیں یا اس کے چھوڑنے سے گناہ گار میں ہوا یا نہیں تو اس کے لیے ایک آدمی کو شریع احکام کی حیثیت معلوم ہونا ضروری ہے اس اعتبار سے شریعت کے احکام کی کتنی قسمیں ہیں شریعت کی جو احکام ہے نماز پڑھنا آپ دیکھیے مثال کے طور پر نماز پانچ وکی نماز پڑھنا اور مسواک کرنا کیا دونوں کا ایک ہی ویٹ ہے دونوں الگ الگ ہے تو ظاہر بات ہے جب دونوں الگ ہیں تو شریعت میں ان دونوں کا کیا مقام ہے اور اس سے کیا احکام جڑے ہوئے جاننا ضروری ہے سمجھ میں آیا نماز کے لیے اچھا لباس پہننا اور نماز میں رکو کرنا کیا دونوں کی حیثیت ایک جیسی ہے نہیں اچھا لباس نہیں بھی ہو آدمی جیسا لباس اس کا اس کا ہے میں نماز پڑھ سکتا ہے کہ نہیں تو پڑھ سکتا ہے لیکن نماز میں رکو چھوڑ سکتا ہے تو اچھے لباس کی بجائے کوئی بھی پٹا پرانا پہن کے نماز پڑھ لیا نماز ہو جائے گی ہو جائے گی لیکن اگر رکو نہیں کیا تو نماز ہوگی یہ جاننا ضروری ہے کہ کیا ضروری ہے کیا چھوڑے تو بھی چلتا ہے کس چیز کا کیا حکم ہے مثلا ایک آدمی نماز میں کوئی چیز بھول جاتا ہے اب اس بھولنے سے نماز پر کیا اثر پڑتا ہے اس بھولنے سے نماز پر کیا اثر پڑتا ہے مثلا سنا بھول گیا کوئی آدمی شروع کی اب اس پر اس کی نماز دہرانا لازم ہے یا نہیں سجدہ سداساؤ کرنا لازم ہے یا نہیں اسی طرح سے اگر کوئی آدمی نماز میں سورہ بھول جاتا ہے کوئی پڑھنا سورہ فاتحہ کے بعد اب کیا کرے گا نماز دہرائے گا سدے سو کرے گا لازم ہے سدا یا نہیں ہے کہ نہیں ہے نہیں وہ کہاں بیٹھے ہوئے عظیم یہ آخری کال ہے ابھی ظاہر بات ہے یہ ہم کو معلوم ہونا چاہیے لیکن اس کے لیے اصول کیا ہے کہ ایک آدمی کا سورہ سورہ پڑھنا نماز میں سورہ فاتح کے بعد لازم ہے یا نہیں ہمارے نزدیک لازم نہیں ہے کیونکہ ابو اللہ کا قول ہے اگر تو سور فاتحا سے زیادہ پڑھے تو بہتر ہے اور اگر نہیں پڑھے تو تیری نماز ہو جائے گی جنہوں نے سور فاتحا کی حدیث بیان کی ہے لیکن سور فاتحا چھوڑ دے گا تو اب آپ قرآن میں فرق کر رہے ہیں آپ گناگار ہو رہے ہیں کوئی بول دے گا تو کیا کریں گے آپ آپ قرآن میں فرق کرتے کچھ قرآن پڑھے تو ضروری کچھ نہیں ضروری کیا بول رہے آپ تو جاہل آدمی اس طرح کی بات کرے گا کیونکہ حدیثیں اس تعلق سے ہیں اس میں مختلف مسائل میں مختلف احکام ذکر کیے گئے ہیں تو اس میں ہم کو دیکھنا ضروری ہے کہ کون سا حکم لازم ہوتا ہے کب وہ لازم ہوتا ہے فرق کیسا کریں گے آپ سور لازم ہے اور باقی کا سورہ لازم نہیں دلیل چاہیے اس کے لیے تو اس کے لیے کوئی دلیل اگر ہے اب سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سور فاتحہ بھی پڑھی اور سورتے بھی پڑھی تو اب دونوں لازم ہونا چاہیے کہ نہیں لازم ہونا چاہیے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض نمازیں پڑھتے تھے پانچ وقت کی نماز پڑھتے تھے اور آپ تحجد پڑھتے تھے تو جب نبی نے کیا وہ لازم ہے, ہے؟ <سؤال> نہیں ہے اب یہ کیا ہے یہ اصول ہے سمجھ میں آ رہی بات آپ جو جملہ بول رہے ہیں وہ اصول کا جملہ ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ لازم ہوتا ہے کہ نہیں جس کا حکم دیا وہ لازم ہوتا ہے کہ نہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پابندی سے تحجد پڑھتے تھے تو کیا ہم پر وہ لازم ہوئی نہیں لیکن آپ پانچ وکی نماز پڑھتے تھے تو وہ ہم پہ لازم ہوئی دلیل کیا ہے تو اصول اس کا کیا ہے حکم کا حکم کا ہے ہمارے بھی تو ایسے اصول ہوتے ہیں کہ جن کے تحق احکام آتے ہیں وہ کیا اصول ہیں؟ کیسا معلوم پڑتا ہے کہ یہ لازم ہے کیسا معلوم پڑتا ہے نہیں کچھ بھی بولنے کا کیا نہیں اس کے لیے کچھ دلائل ہوتے ہیں جس کو ہم کو یاد رکھنا ہے ابھی اتنا زیادہ وقت ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہر چیز کی تفصیلی دلیل دیکھی جائے کئی کتابیں اس میں موجود ہیں علماء نے مستقل اصول الفق پر کتابیں لکھی ہیں جن میں سے بہت اچھی کتابوں میں سے ایک شیخ حسین کی کتاب ہے الاصول من علم اصول یہ عربی میں ہے اردو میں میرے علم کتاب نہیں ہے الاصول من علم اصول یہ ان کی کتاب ہے جس میں انہوں نے اصول فک بیان کیے ہیں اس میں سے کچھ حصہ ہم دیکھیں گے میں نے اس درس کی تیاری کے لیے اکثر مواد انہیں سے لیا ہے کیونکہ وہ آسان کتاب ہے اور بھی کتابیں اور بھی علماء کی کتاب ہے بہت مختصرات بھی ہیں, ورقات ہیں ابن الجوئینی کے تو ایسی کئی کتابیں علماء نے اصول فق میں لکھی ہیں بہرحال ہم آگے بڑھتے ہیں شری احکام کی قسمیں کتنی ہیں دو قسمیں اس میں ہیں ایک ہے تکلیفی اور دوسرے ہے وضعی یا عربی اعتبار سے کہیں گے تکلیفی یا الوضعیہ اب اور الگ بہت بھاری بھاری وہ بھی صبح صبح شروع ہو گئی <تصفح> <تصفح> <تصفح> تکلیفی اور وضعی احکام ہیں تکلیفی احکام کس کو کہتے ہیں تکلیفی احکام وہ ہیں کہ بندے پر کیا کرنا لازم ہے کیا لازم نہیں ہے کس سے بچنا لازم ہے کس سے بچنا لازم نہیں ہے کیا جائز ہے کیا جائز نہیں ہے یہ کیا ہوتے ہیں یہ تکلیفی ہے اس کو بندے کو مکلف کیا گیا ہے تھی کرنا ہے تنہیں نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے یہ کیا تو بھی چلے گا یہ نہیں کیا تو بہتر ہے یہ کیا تو, یہ کیا تو بہت اچھا ہے تو احکام میں کئی قسم کے آکام ہوتے ہیں تو ایک بندہ اس پر کیا لازم ہے کیا لازم نہیں ہے کیا اس کے لیے چھوٹ ہے یہ ساری چیزیں یہ تکلیفی احکام ہیں سمجھ میں آئے لفظ آپ یاد رکھیں اگر لفظ یاد نہیں تو بات یاد رکھیں کچھ احکام تکلیفی ہوتے ہیں کچھ وضعی ہوتے ہیں وضعی اللہ تعالی نے آسمان و زمین میں اور بندوں کے اندر کچھ نشانیاں کچھ حالات ایسے رکھے ہیں جن کے اعتبار سے کوئی حکم دوسرا آ جاتا ہے ایسا ہوا تو ایسا آ جاتا ہے یہ حالت پیش آئے تو ایسا کرنا ہے تمہاری حالت ایسی ہو تو ایسا کرنا ہے ایسی نہیں ہو تو یوں کرنا ہے آسمان و زمین میں ایک تبدیلی ہوگی کچھ تو تم نے یہ کرنا ہے تو اللہ تعالی نے بندے میں یا بندے کے باہر کچھ ایسے حالات رکھے ہیں کچھ ایسی حالت تبدیلیاں ہوتی ہیں جن سے ایک حکم اس کو لازم ہو جاتا ہے یا ایک عمل اس کو کرنا پڑتا ہے لازم بھی ہو سکتا نہیں بھی ہو سکتا ہے تو اس اعتبار سے ان کو کیا کہتے ہیں الاحکام سمجھ الحکام نہیں آ رہا آواز بھی نہیں آ رہی ہے سب غور کریں گے حکم کتنے شرعکام کی کتنی قسمیں ہم احکام کریں شرعی احکام حکم حکم کا مطلب لازم نہیں ہے کہ حکم جیسے بادشاہ کا حکم ہوتا ہے ضروری نہیں وہی مطلب اس کا شری کام شریعت کی جتنی باتیں ہیں کرنے کی نہیں کرنے کی جو بھی باتیں اللہ نے بیان کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی دین ہم سے چاہتا ہے کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں تقاضا ہم سے کرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں شرعی حکم جیسے شرح مت پیو ایک شرعی حکم ہے اور نماز پڑھو شرعی حکم ہے مسوار کرنا شرعی حکم ہے لیکن اس کے ذمن میں اس کی شرع حیثیت کچھ الگ ہوتی ہے لازم غیر لازم اس طرح سے الگ الگ ہوتا ہے تو شر احکام میں دو قسمیں ہیں تکلیفی اور وضعی تکلیفی کل لفا سے ہے اس کو مکلف بنایا گیا ہے وضعی کچھ رکھ دیا اللہ نے ایسی علامت کہ ایسا ہو تو ایسا کرنا ہے میں آگے اس کو سمجھا رہا ہوں اس لیے ابھی نہیں سمجھا رہا ہوں نمبر ایک شر احکام میں پانچ حکم ایسے ہیں پانچ باتیں ہیں جو تکلیفی احکام ہیں تکلیفی سے آپ یہ نہ سوچے بہت تکلیف ہے اس کے اندر ایسا نہیں تکلیفی ہی یعنی نے بندے کو اس کا مکلف ذمہ دار بنایا گیا تو نے ایسا کرنا ہے نہیں کرنا ہے اس طرح کا اس کو ذمہ دار بنایا گیا ہے نمبر ایک واجب نمبر دو مستحب نمبر تین محرم نمبر چار مکرو نمبر پانچ مباک مباح مباہ مبار مبا آپ سوچیں گے چلو یہ بھی تبدیل میں لکھا ہوا تھا کیا کیا کر رہے ہیں جا کے بیوی سے کہیں گے معلوم آج کیا ہوا وہاں سے مفتی بن کیا ہے دیکھیے جائیے گھی لے کے آئے ایک کلو اچھی بات اس کے لیے کوئی بھی چیز ہے معلوم نہیں اس کو کچھ بھی شر احکام میں تکلیفی احکام میں پانچ اور وضعی احکام میں دو ہیں تکلیفی احکام کیا ہیں واجب مستحب حرام یا محرم اور مکروب اور پانچواں مبارک اس کو آپ اب اپنے ذہن میں ڈیوائڈ کیجیے دو کرنے کے دو نہیں کرنے کے ایک میں تیری مرضی سمجھا میں دو ایسے ہیں جو کرنا ہے پہلے دو پہلے سے شروع कीजिए وہ उल्टा उल्टा हो ہو पहले दो करना پہلے دو کرنا ہے دوسرے دو نہیں کرنا ہے اور پانچواں بچا جو کرنا ہے کرو نہیں کرنا ہے مت کرو کیونکہ آدمی مثال کے طور پر کوئی بھی کام ہے اس کے اندر یا تو وہ چیز کرنا کمپلسری ہوگا دینی معاملات میں یا وہ کمپلسری نہیں ہوگا کمپلسری نہیں بھی हो सकता ہے یا پھر کوئی کام چھوڑنا کمپلسری ہوگا نہیں تو گناگار ہو جائے گا یا پھر وہ کمپلسری چھوڑنا کمپلسری ہو سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے اور کوئی کام ایسا ہو سکتا ہے کہ کیا تو नहीं और نہیں اور نہیں کیا تو کوئی नहीं بھی نہیں آدمی آزاد ہے اس کے اندر ایسے پانچ حکم ہے آئیے کا ایک, ایک, دیکھ, ایک, ایک دیکھتے ہیں سب سے پہلے کیا ہے واجب اس کو فرض بھی کہتے ہیں ہمارے نزدیک فرض اور واجب ایک ہی ہے واجب وہ حکم ہے جس کا کرنا لازم ہے جس کے کرنے سے سواب ملتا ہے اور جس کے نہ کرنے سے گناہ ہوتا ہے واجب کس کو کہتے ہیں جس کا کرنا لازم ہے ضروری سے تھوڑا کنفیوژن باقی رہتا ہے لازم ہے لازم ہے, لازم ہے. کرے گا تو سواب ملے گا لیکن امتفا کوئی آدمی مجبور جان بچانے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے سواب ملے گا کسی دوسرے کے زور کی وجہ سے پڑھ رہا ہے وہ اپنے اندر سے نیت نہیں عمل کی امتفا لنم اسی لیے کہ اللہ کی فرما برداری کے جذبے سے منافقی نماز پڑھتے تھے کوئی فائدہ ہے نہیں کیوں نماز کیوں پڑھتے تھے نہیں پڑھیں گے تو ہمارا راز کھل جائے گا تو اس لیے نماز نہیں امتثالن اللہ کے حکم کی فرما برداری کی نیت سے اگر وہ آدمی عمل کرتا ہے اس کو ثواب ملے گا تو واجب وہ ہے جس کا کرنا لازم ہے اور کرنے پر ثواب نہ کرنے پر گناہ نہ کرنے پر گناہ اس کی مثال پانچوں کی نماز کرنا لازم ہے چھوڑے تو نہیں چلتا گناہ ہے تو فجر کی جو سنت ہے وہ لازم ہے لازم اچھا آگے آب, اب سب سامنے آئے گا نمبر دو مستحب مستحب وہ عمل ہے جس کے کرنے کی شریعت میں ترغیب دی گئی ہے اگر کرتا ہے امتفالن یاد رہے گا لفظ امتفالن کا مطلب اللہ کی فرما برداری کے جذبے سے دین سمجھ کر اخلاص کے ساتھ ہیں زبردستی نہیں مجبوراً نہیں بغیر نیت کے نہیں تو اگر امتسالن اس عمل کو کرتا ہے اس کو ثواب ملے گا لیکن اگر نہیں کرتا ہے تو پکڑ بھی نہیں ہے مثال دے سکتے ہیں اس کی آشور کا روزہ آشور کا روزہ اگر آدمی نہیں رکھتا ہے تو گناہ نہیں کرم رمضان کا روزہ تو روزہ ہے نا ایک روزہ الگ دوسرا الگ ایسا ہوتا کیا؟ روزے روزے میں فرق کر رہے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں آپ اب سمجھ میں آ رہا ہوگا آپ کو کہ ایک عمل ہے اس کی ایک قسم لازم ہے دوسری لازم نہیں شریف میں ایسے احکام ہیں ایک آدمی مہینے کے تین روزے تیرہ چودہ پندرہ کو یا پیر جمعرات کے روزے رکھنا کیا ہے لازم ہے کیا ہے مستحب ہے تو مستحب وہ ہے جس کی ترغیب ہے جس کا حکم نہیں ہے واجب کیا ہے جس کا حکم موجود ہے اللہ اس کے رسول نے جس کا حکم دیا وہ کیا ہو جاتا ہے واجب اور جس کی ترغیب دی جائے وہ کیا ہوتا ہے مستحب جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو لیکن آپ نے حکم نہیں دیا ہو وہ کیا ہے مستحب مستحب کو مسنون بھی کہتے ہیں مسنون اس کو مندوب بھی کہتے ہیں اس کو سنت بھی کہتے ہیں اس کے لیے اور بھی الفاظ استعمال ہوتے ہیں اس کو نفل بھی کہتے ہیں نفل کیوں کہتے ہیں یہ فرض سے زائد ہے ایکسٹرا کے مصنوع اب اس میں کیٹیگریز ہوتی ہیں کہ سارے مستحب ایک لیول کے نہیں ہوتے ہیں مثال کے طور پر میرے دل میں آیا کہ میں نماز پڑھوں کھڑے ہو کہ میں نے نماز پڑھی دو رقر یہ کیا ہوا واجب ہے نہیں ہے یہ تو مستحب ہے اچھا ہے کہ برا ہے اچھا ہے تو یہ مستحب ہے اس لیے نفل نمازوں کی ترجیح دی گئی ہے نے صحابی سے کہا تھا نا کہ میرے لیے دعا نے کہا جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں آپ نے کیا کہا تو میری مدد کر سجدوں کی کسرت سے یعنی زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھتا رہا نفل تو فرض نمازیں بڑھا سکتے آپ فائٹ بہت کم ہو رہی چلو چھ کریں گے کر سکتے اس کو بڑھا نہیں سکتے لیکن نوافل میں آپ آزاد ہیں جتنی چاہے پڑھیں تو پڑھنا اچھا ہے کہ نہیں پڑھنا اچھا ہے پڑھنا اچھا ہے لازم ہے کہ نہیں لازم نہیں لیکن اچھا ہے تو یہ کیا ہوا مستحب ہوا تو اس کو نفل لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طور پر دو رکعت پڑھ لینا اور وہ دو رکعت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پابندی سے کرتے تھے سفر میں بھی نہیں چھوڑتے تھے جیسے فجر کی سنت ان دونوں میں گریڈ ایک ہے یا زیادہ کم کہ جس چیز کے بارے میں کوئی یعنی بس بندے کے اوپر ہے کہ کرے نہ کرے سواب ہے یہ اس سے زیادہ ثواب والی چیز اور اس سے زیادہ جس کا اہتمام اللہ کے نبی صلی اللہ کیا ہے تو عام طور سے سنت کہا جاتا ہے اور اس کو نفل کہا جاتا ہے مستحب کہا جاتا ہے تو سب کے سب نفل میں آتے ہیں سب کے سب مستحب میں آتے ہیں فرض وہ ہے کیا فرض نہیں ہے کیونکہ اس کا حکم نہیں ہے لیکن اہتمام کی وجہ سے کیا ہوا وہ مستحب ہوا نمبر تین محرم یہ مہینے کا نام نہیں <تصفح> مہینے کا نام بھی اس میں آ رہا اچھا ہے <تصفح> جس کا اہتمام پابندی سے کیا ہو اور جس کو کبھی کبھی کیا ہو سنت موقعہ وہ ہے جس کا اہتمام ہو اور غیر مقدہ ہو جس کا اہتمام نہیں ہے محرم وہ ہے حرام وہ ہے جس کو حرام بھی کہا جاتا ہے کہ جس کا منع کیا گیا جس کو منع کیا گیا ہے ایسا عمل جس کو منع کیا گیا ہے اور جس کا چھوڑنا لازم ہے جس کے کرنے پر گناہ ہے جس کے کرنے پر گناہ ہے اور جس کا چھوڑنا اللہ کے لیے لازم ہے جس کے چھوڑنے پر سواب ملے گا اس کو کیا کہتے ہیں محرم جیسے حدیث میں کہ لا شرب الخمر کہ شراب مت پی یہ کیا ہے حرام ہے منع کیا ہے اس سے اللہ کے نبی صلاحیت تو جس چیز کو چھوڑنا لازم ہو ایسی چیز کیا ہے حرام ہے اس کو محدور اور ممنوع بھی کہا جاتا ہے محدور اور ممنوع بھی کہا جاتا ہے نمبر چار مکرو بار لوگ کہتے ہیں مکرو اسلام میں نہیں یا تو حلال ہے یا تو حرام ہے حلال اور حرام تو ہے ہی ہے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے کرنے پر گناہ نہیں ہوتا ہے لیکن چھوڑنا اچھی چیز ہے جن کے کرنے پر گناہ نہیں ہے لیکن چھوڑنا اچھی چیز ہے مثلا نماز میں آدمی بار بار کھجا رہا ہے گنا ہے لوگوں کے بیچ میں آدمی بار بار ناک میں انگلی ڈال رہا ہے آپ بتائیے گناگار ہوگا آپ سوچیے مثال یاد رکھیے ایک آدمی بار بار جو ہے یعنی پا پھیلاتا ہے لوگوں کے بیچ میں یہ کیا ہے حرام ہے. حرام ہے ہے لیکن اچھی چیز ہے نا نہیں تو حرام نہیں ہے اور اچھی اچھی چیز ہے ہے بھی نہیں اور حرام بھی نہیں ہے ایسا ہوتا کیا. یہ کیا ہے پھر ایسی چیزوں کو کیا کہتے ہیں مکرو مکرو کا لفظ مطلب کراہ اس میں ہے یہ مناسب نہیں ہے مناسب نہیں ہے تو ایسی چیزیں جس کے بارے میں منع کی دلیل نہ ہو لیکن جس کا چھوڑنا بہتر ہو جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی نماز میں حرکت کو پسند نہیں کیا ہے نماز میں خوشوں کو پسند کیا ہے تو کوئی آدمی نماز میں حرکت کرے بار بار تو یہ کیا ہے یہ مناسب نہیں ہے مکرو ہے مکرو یہ پسندیدہ چیز نہیں ہے نہیں مکرو نہیں مترو عمل ہے جس کا چھوڑنا اچھا ہے جس کا چھوڑنا اچھا ہے مثال کے طور پر ایک آدمی نماز میں ایسے وقت میں آتا ہے کہ پہلی سب اس کو نہیں ملتی ہے اور ہمیشہ تاخیر سے آتا ہے ایک درکت اس کی چلی جاتی ہے ہرام ہے گناگار ہوگا اس پہ لیکن کیا یہ اچھا ہے تو کہاں ڈالیں گے اس کو یہ چیز اچھی نہیں ہے چھوڑنے میں سواؤ اس کو زیادہ ملے گا چھوڑنا بہتر ہے اس کے لیے. کیونکہ اگر وہ تاخیر سے بھی آتا ہے جماعت مل جاتی ہے اس کو گناہگار نہیں ہوگا لیکن ایسا آدمی اس کو کیا یعنی کیا کہیں گے اچھی چیز ہے اچھی چیز نہیں ہے تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو جن میں کراہت ہوتی ہے یہ مناسب نہیں ہے کہ بندہ ایسا کرے لیکن وہ چیز گناہ بھی نہیں ہوتی ہے اس پر اس کو عذاب نہیں ہوگا تو اس کو مکروح کہتے ہیں جان بجھ کر جماعت پڑھنا جان بجھ کر جماعت کی, کر کی یہ،, یہ حرام ہے جائز نہیں ہے آپ نے گھر جلانے کی بات کہی ہے لوگوں کے لیے تو یہ زیادہ ڈینجر ہے کیونکہ ہر گناہ پر ایسا نہیں کہا یہ سخت ہے یہ نمبر پانچ مباح نیم پر بما ہے مباح اس کو کہتے ہیں کہ جس کے کرنے پہ کوئی ترجیح نہیں ہے اور جس کے چھوڑنے پر کوئی گناہ نہیں ہے اس کو حلال اور جائز بھی کہتے ہیں इसको हलाल और जायज भी कहते हैं मसलन बिरयानी खाना क्या है फर्ज है कोई बोल सकता भाई फर्ज है इसके बगैर मरना सही नहीं है क्या है सवाल मिलता है उस पर दोने की अफरी में मकरू है नहीं खाना चाहिए हराम है कहाँ आ रहा है। क्या होगा ये खाना है तो खाओ جائے ہے مطلب رمضان کی راتوں میں کھانا ایک آدمی کا یعنی روٹی کے ساتھ سالن بھی لینا کیا ہے ملتا ہے <laughs> یا کسی آدمی کا صرف روٹی کھا لینا سوال ہے اس کے اوپر مہارا ہے بغر سالن کی روٹی کھا رہا ہے <laughs> سیدھا جان میں <لے. laughs> <laughs> کوئی اس کا کو جی جہ رہا بھائی مجھ کو نہیں چاہیے ساتھ میں روٹی کھاتا ہوں تو یہ حرام ہے فرض ہے واجب ہے مستحب مستحب ہے بہت اچھا روٹی کھانا مستحب ہے ایسا ہے سال نہیں لینا چاہیے کچھ بھی نہیں ہے مباح مباح تو ایسی چیزیں کچھ ہوتی ہیں جو نہ ثواب ہے نہ عذاب لیکن بہت ساری مباح چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو دوسری نیکی کا ذریعہ بنتی ہے اور بہت ساری مباح چیز چیزیں وہ ہوتی ہیں جو کسی گناہ کا ذریعہ بنتی ہیں تو مبا کسی کیٹیگری میں نہیں آتا وہ باؤنڈری پہ ہوتا ہے جہاں دھکا دیں گے وہاں جاتا ہے اور اگر دھکا نہیں دیں گے تو سیدھا چلتا رہتا ہے دیوار پر سمجھ میں آ رہا ہے دیوار ہے مباح اس پہ چلتا ہے اس کو جدھر دھکا دیں گے ادھر جاتا ہے کبھی حلال کس میں جاتا کبھی حرام کس میں جاتا مثال کے طور پر یعنی کبھی مستحب میں چلا جاتا ہے کبھی حرام میں چلا جاتا ہے مثال کے طور پر ایک آدمی انگور خرید رہا ہے کیوں گھر پہ مہمان آ رہے ہیں ان کو کھلایا کر خوش ہوں گے بہت <laughs> اچھا سواب ملے گا کہ نہیں ملے گا مہمان کی خدمت کے لیے لے رہا ہے وہ مہمان نوازی کیا ہے ترغیب دیے کہ نہیں دیے تو اب اس کے لیے لے رہا ہے تو اب اس کو سواب ملے گا لیکن انگور خرید رہا ہے جام بنا کے پیوں گا اس کا انگور کئی شراب بنا کے پیوں گا انگور خریدنا سواب والا عمل ہے یا نہیں انگور خریدنے پر پچاس نے کیا ہے ایسا کچھ بھی نہیں انگور مت خریدو انگور برے ہوتے ہیں ایسا ہے کسی حادیس میں نہ اس کی है ہے نہ اس کی اس کا حکم ہے چاہے تو کھا چاہے تو مت کھا لیکن اب انگور میں نیت آدمی کی الگ الگ ہو گئی ایک نیت کیا ہے مہمان کو کھلاؤں گا مہمان کو خوش کروں گا اس پہ سواب ملے گا, ملے گا. لیکن ایک دوسری نیت کیا کر رہا ہے اسی کے بعد میں کھڑا ہوا ہے وہ بھی خرید رہا ہے اس سے زیادہ خرید رہا ہے لیکن اس کی نیت کیا ہے اس انگور کو سڑا کر اس کی شراب بنا کر پیے گا اب اب انگور خریدنا اس نیت سے اس کے لیے کیا بن گیا سمجھ میں آیا تو ایک عمل مباح ہوتا ہے لیکن اس کے پیچھے جو مقصد اس کا ہوتا ہے اس وجہ سے وہ عمل یا تو نیکی بن جاتا ہے یا تو گناہ بن جاتا ہے اسی سے حدیث اس اصول کی یعنی اس کا اصول کہا ہے ان عمل امال امال کا دار مدار نیتوں پر ہوتا ہے کیونکہ عمل بعض اوقات ایک جیسے دکھائی دیتے ہیں لیکن ان کا فیصلہ کس بنیاد پر کیا جاتا ہے نیت کی بنیاد پر سمجھ میں آ رہا مثلاً ایک آدمی سو رہا ہے ایک آدمی کھا رہا ہے بس کھانا ہے بھائی کھائیں گے سونا ہے بھائی سوئیں گے لیکن ایک آدمی دوپہر میں سو رہا ہے سواب ہے اس کی نیت ہے بس سو رہا ہے وہ سواب نہیں اس کی مرضی سوئے نہیں سوئے لیکن اس کی نیت ہے کہ میں سنت پر عمل کروں گا کلو کروں گا اور اس کی نیت ہے کہ دن میں تھوڑا سو جاؤں گا رات میں تحج میں یہ چیز مددگار ہوگی اب یہ سونا کیا ہوگا اس کے لیے سوال ہو گیا سوال ہو گیا کھانا کھا رہا ہے کھانا بہت اچھا لگتا اس کو اس لیے کھا رہا ہے سوال ہے نیکی ہے گناہ ہے اچھا نہیں لگنا چاہیے کھانا نہیں لیکن وہ کھانا اس لیے کھا رہا ہے کہ اگر کھانا نہیں کھائے گا کمزور ہو جائے گا اور کھانا کھائے گا اس کے بدن میں طاقت رہے گی دین پر عمل کر سکے گا اس نیت سے کھا رہا ہے تو اب کھانا کھانا کیا ہوگا اس کے لیے سواب. سواب بات؟ تو بہت سارے اعمال حلال ہوتے ہیں مباح ہوتے ہیں لیکن نیت سے اس کا فرق پڑ جاتا ہے حکم بدل جاتا ہے چلیے کھانے کا انتظام آپ کے لیے چائے کا انتظام ہو گیا جلدی سے چائے ختم کر کے آ جائیں تو الحمد للہ وسلم وسلم رسول اللہ وعلا آلہ علی ہی شر آکام کی کتنی قسمیں ہیں تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہم لوگ سوچ کے بولیے ہاں شر آکام کتنی قسم کے ہیں دو یا پانچ یا سات دو کون کون سے تکلیف والے اور ہاں وضعیہ ٹھیک ہے تکلیف یا احکام کی کتنی قسمیں ہیں پانچ کون کون سی کوئی ایک کوئی ایک واجب مستحب محرم مکروب اور مباح یا مباح مبا یہ بتائیے جلیبی کھانا کیا ہے اور سورہ فاتحہ پڑھنا سورہ فاتح پڑھنا واجب ہے نماز میں اور نماز سے باہر نماز سے باہر مست ہو گیا نماز کے اندر وبا ہے سوال نہیں ملے گا سورہ فاتحہ پڑھے گا تو نماز کے باہر سواب نہیں ملتا ہے تو مباح کس کو کہتے ہیں یار چھوڑنے پر گناہ ہوگا لیکن پڑھنے پر سواب نہیں ملے گا کوئی کوئی کون بولے گا جن دینے سے نہ سواب ملتا ہے اور نہ پڑھنے پر چاہیے تو سوریہ پاتیا نماز سے باہر پڑھنا کیا ہے مستخاب حکم ہے نماز سے باہر سوریہ پاتیا پڑھو ایسا نہیں لیکن پڑھنے کی ترغیب ہے تو کیا ہو گیا وہ اب سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو کس کو کہاں ڈالنا ہے کیٹیگرائز کرنا ہے اور جلیبی پر سورے فاتحہ پڑھنا جلیبی کھانا حلال سورے فاتحہ پڑھنا ملتاب دونوں ملا ہے تو حرام کیونکہ یہ شکل یہ مکرو ہے ہر بدا گمراہی نہیں ہے مکرو ہے کیا ہے حرام ہے تو ہر بدا کیا ہوئی حرام سمجھ میں آ رہے ہیں می بن رہے ہیں اب اس میں یاد رکھیں کہ ہم کو تھوڑا ٹائم اور لینا پڑے گا یعنی اتنی جلدی ہم نہیں کریں کہ ارے سب سمجھ رہا مجھ کو تو مطلب اس میں میں بہت ہی اختصار سے اوپر اوپر کی باتیں بتا رہا ہوں اس میں بہت زیادہ اور بھی ہے کہ واجب کب ہوتی ہے کوئی چیز تو صرف حکم سے نہیں اس کے سوا اور بھی چیزیں ہیں لیکن بیسک حکم ہے اس کے لیے اس کے کئی سیگے ہوتے ہیں لام و ہوتا ہے یا اسی طرح سے امر کا سیگا ہوتا ہے حق اس میں لفظ آتا ہے تو وہ واجب ہوتا ہے کتبہ کا لفظ ہوتا ہے تو اس میں واجب ہوتا ہے تو وہ میں سب چھوڑ رہا ہوں تو وہ ایسا نہیں سمجھے کہ یہ سب آ گیا مجھ کو ابھی ایسا نہیں ہے بہت ہے اتنی موٹی موٹی کتابیں اس کے اوپر بہرحال تکلیف احکام ہم نے دیکھے اب وضعی احکام میں دو قسمیں ہیں وہ کیا ہیں صحت اور فساد فاسد فاسد یعنی صحیح اور فاسد, فاسد. <coughs> یعنی آدمی کا عمل وضعی احکام ہے یا تو عمل آدمی کا ہوگا صحیح یا اس کا عمل ہوگا فاسد, فاسد. <coughs> مثال کے طور پر زہر <Zohar> کی نماز پڑھنا ہے یا فجر کی نماز پڑھنا ہے یا روزہ رکھنا ہے یہ سارے احکام ہیں اب روزہ رکھنا کیا ہے فرض ہے رمضان میں روزہ رکھنا فرض ہے مسافر کے لیے فرض ہے چھوڑنا فرض ہے چھوڑ رکھنا افضل ہے رکھنا افضل افضل ہے سرت البرا میں چھوڑنے کا ذکر ہے کا نہیں ابھی ایک الگ مسئلہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا جو اکثر روزہ رکھتے تھے سفر میں اور انہوں نے پوچھا میں سفر میں رکھوں نہیں رکھوں آپ نے کہا رکھنا چاہے رکھ سکتا ہے اور آپ نے اس میں جملہ اس میں آپ نے کہا ائی ادا لکھا پل تیر لی جو آسان ہے وہ کر تو کسی کے لیے آسانی چھوڑنے میں ہے تو چھوڑنا افضل ہے کسی کے لیے آسانی رکھنے میں ہے تو وہ اس کے لیے رکھنا افضل ہے کیونکہ آپ نے فرمایا جو بھی آسان ہے وہ کر یہ نہیں کہا یہ افضل ہے یہ کر آپ نے کہا جو آسان ہے وہ کرتے رہے بہرحال یہ الگ مسائل ہے جس میں اور آپ کو پڑھنے سے اور ساری چیزیں سامنے آئیں گی تو مثال کے طور پر رمضان کا روزہ رکھنا مقیم کے لیے صحیح کے لیے جو بیمار نہیں ہے مقیم ہے اور بالغ ہے اس کے لیے کیا ہے فرض کہیں واجب کہیں ایک ہی بات ہے حنفی ہیں پوری امت میں جو ان دو میں فرق, فرق کرتے ہیں پوری امت میں صرف حنفی حضرات ہیں جو کہتے ہیں فرض الگ ہے واجب الگ ہے باقی پورے امام پوری امت کیا کہتی ہے فرض اور واجب دونوں ایک ہی ہیں ایک ہی, ہی گنا ہوگا کہ نہیں ہوگا اور واجب کے چھوڑنے سے ثواب ملے گا تو جس سے گنا اور دونوں ایک ہی ہے دونوں کا حکم ہے اس لیے دونوں لازم لیکن حنفی حضرات کہتے ہیں جو قرآن میں ہے وہ فرض ہے جو حدیث میں وہ یعنی جو دلیل قطعی سے ثابت ہو وہ فرض ہے جو دلیل ورنی سے ثابت ہو یہ پوری بحث ہے کچھ فائدہ نہیں اس کا ہم کہتے ہیں اللہ کی مانو رسول کی مانو بس اللہ نے حکم دیا رسول نے دیا ہمارے لیے ماننا ضروری کیونکہ رسول اپنی طرف سے نہیں کہتے ہیں بہرحال تو اب مثال کے طور پر ایک آدمی نے مغرب کی نماز پڑھی فرض نماز یہ سوچ کے کہ نیکی میں جلدی کرنا چاہیے اس لیے سورج ڈوبنے سے پہلے پڑھی نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی نماز پڑھ رہا ہو کیوں نہیں ہوگی تو یہ وقت کا ہونا کیا ہے یہ ایک اور چیز ہے جو انسان کے باہر ہے کہ وقت ہوگا تو نماز پڑھنا ہے تو کب پڑھنا ہے نماز مغرب کی تو اللہ نے کچھ ایسی آسمان میں ایک علامت رکھی سورج ڈوبے گا تو مغرب کی نماز پڑھنا ہے اور نہیں ڈوبے گا تو پڑھ سکتا ہے اگر نہیں ڈا پڑھ لیا تو نماز ہوگی اور ڈوب گیا اور نماز پڑھی تو ہوگی اور باقی شرطیں بھی باقی ہوں گی اس کی اگر سورج ڈوب گیا نماز پڑھی لیکن اس میں سورج فاقع نہیں پڑھی تو نہیں ہوگی تو ایک بات یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ باہر ایسی چیزیں رکھی ہیں تبدیلیاں زمین و آسمان جن کی وجہ سے ایک حکم یا تو لازم ہوتا ہے یا تو منع ہو جاتا ہے سمجھ میں آیا جیسے مغرب کا وقت ہو گیا اب مغرب کی نماز پڑھنا کیا ہو گیا لیکن نہیں ہوا وقت ابھی تو پڑھنا لازم ہے اب لازم ہے نہیں ہے جب وقت ہوگا تو لازم ہوگا اچھا اس سے پہلے پڑھ لیا تو نماز کیا ہوگی صحیح ہوگی فاسد ہوگی فاسد ہو جائے گی سمجھ میں آ رہی بات کہ اللہ نے کچھ چیزیں اسی رکھی ہیں ایسا ہوا تو ایسا کرنا ہے جیسے ایک آدمی ہے اور رمضان بہت دیر ہو گئی معلوم نہیں زندہ رہتا کہ نہیں رہتا ہی روزے رکھنا شروع کر دیا ایڈوانس میں کر سکتا ہے کب رکھنا پڑے گا رمضان کے روزے جب رمضان کا مہینہ آئے گا اس سے پہلے روزہ ہو سکتا ہے جب تک وہ ہوتا نہیں اچھا سوچ رہا ہے کہ چاند دکھنے کے لیے کون روکتا ہے آج ہی ایڈوانس میں ایک روزہ رکھ لیتا ہوں چلے گا نہیں چلے گا جب تک چاند دکھائی نہیں دیتا ہے رمضان شروع ہوگا جب تک رمضان شروع نہیں ہوتا ہے روزہ جائز ہوگا نہیں ہوگا سمجھ میں آ بات تو کچھ اس کو شرط کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں شرط کہ رمضان کا روزہ رکھنے کی شرط یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے سمجھ میں آئے یہ شرط ہے اس کی مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے شرط ہے کہ سورج ڈوب جائے جب تک کہ شرط پوری نہیں ہوگی اس کا عمل صحیح بلکہ کیا ہو جائے گا باسب ہو جائے گا سمجھ میں آئے آدمی ہے اس کو بہت جلدی جی نماز کے لیے آیا مسجد کے اندر دیکھا جماعت ابھی ہونے میں ہو سکتا ہے جماعت ملے نہیں ملے سوچے وزو کرنے میں کون لگتا ہے چلو اللہ ہے نماز ہوگی تو بغیر وزو کی نماز نہیں ہوتی نہیں ہوتی ہے سمجھ میں آیا تو نماز کے لیے وزو کیا ہے لازم ہے سمجھ میں آیا صحیح بات ہے لازم ہے لیکن اس کو آپ کس کیٹیگری میں رکھو گی یہاں پر <تصفح> اب دیکھیے یہاں پر دو باتیں سمجھ لیجیے وضو کرنا کیا ہے سنت ہے <تصفح> فرض ہے مکروہ ہے مشتاب ہے کیا ہے ہاں <تصفح> <تصفح> <تصفح> تو اب فی نفس ہی وزو ایک نیکی ہے لیکن نماز کے لیے وضو کیا ہے <تصفح> کہ ایک دوسری چیز اس پر ٹکی ہوئی ہے سمجھ میں آ رہا نماز وضو پر ٹکی ہوئی ہے ایک عمل دوسرے پر ٹکا ہوا ہے مغرب کی نماز پڑھنا سورج ڈوبنے پر ٹکا ہوا ہے رمضان کا روزہ رمضان کا مہینہ شروع ہونے پر ٹکا ہوا ہے یعنی ایک عمل دوسرے پر ٹکا ہوا ہے تو یہ عمل اس کے لیے کیا ہے شرط ہے اور شرط کیا ہوتی ہے لازم شرط کیا ہوتی ہے یعنی اگر اس کا شرط پوری کیے تو بھی چلتا نہیں کیے تو بھی چلتا ایسا ہے پوری کرنا کیا ہے لاز لیکن اس کے لیے نام کیا دیا گیا شرط ہے ہے شرط اس کی سمجھ میں جنت میں جانے کی شرط کیا ہے ایمان و عمل کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا اِلَّا آمَنُوا تو اللہ نے ایمان و عمل کو جنت کی کیا کرار دیا جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ مومن اور ایمان میں امال بھی داخل ہیں ایمان میں امال بھی داخل ہیں بہرحال تو اس کو کیا کہتے ہیں شد اب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی عمل کرنا چاہتا ہے لیکن کچھ ایسی حالت پیش آتی کہ وہ عمل نہیں کر سکتا ہے اس کی مثال مثال کے طور پر ایک عورت ہے حیض کی حالت میں نماز پڑھ سکتی ہے بولیے میں پڑھنا چاہتی ہوں پڑھ سکتی ہے اس کے لیے کیا ہے اس حالت میں حرام ہے منع ہے سواب ہے نہیں ہے اب تک وہ نہیں پڑھ سکتی ہے جب تک کہ وہ پاک نہ ہو یہ چیز اس کے اندر موجود ہے اس کو ہٹا سکتی ہے نہیں تو جب تک کہ وہ پاک نہیں ہوتی ہے وہ نماز روزہ رکھ سکتی ہے تو اس کے روزہ اور نماز میں ایک رکاوٹ ہے وہ کیا ہے کیا ہے اس کا حیض کا حیض ہے شرح احکام کو سیکھنا ضروری ہے تو حیض کو ہم کیا کہیں گے عورت کے لیے مانیا اس کے لیے کیا کہیں گے اس کو مانے مانے کا مطلب ہوتا ہے رکاوٹ وہ مانے الگ اس کے مانے یہ ہے یہ مانعن ہے وہ مانا ہے دونوں میں فرق ہوتا ہے بولیں کہ مانے مانے بول رہے ہیں مانے کہ نہیں مانے وہ نہیں ایک یہ مانا ہے اور یہ کیا ہے مانع مانے منا سے منا کرنا روکنا ہوتا ہے رکاوٹ تو عورت کا اس کی نماز اور روزے میں کیا ہے رکاوٹ اگر عورت پڑھ لے حیض کی حالت میں نماز ہوگی صحیح ہوگی یا فاسد ہوگی فاسد ہو جائے گا. سمجھ میں آ رہا کہ اس کی نماز فاسد ہو جائے گی چاہے وہ پڑھ لے چاہے وہ پڑھ لے اس کا روزہ صحیح ہوگا نہیں ہوگا اچھا کوئی عورت نماز پڑھ رہے ہے اس کی حالت میں تو اب نماز تو پڑھ لی اس نے تو نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی نہیں ہوئی تو اب اس پر نماز پڑھنا باقی رہے گا یا نہیں پڑھ تو لینا ابھی تو باقی رہے گا کہ نہیں رہے گا نہیں رہے گا نا جب ہوگی تو رہے گا نہیں بھی بولتی بولتی نہیں بھی رہے گی بولتی دیکھیے ایک عورت حیض کی حالت میں نماز پڑھ لی پھر پاک ہوئی اب اس کے اوپر لازم ہے کہ نہیں نہیں مثلا ایک عورت سنیے ابھی, ابھی سنیے آپ اب سوال پورا سمجھے نہیں آپ سمجھیے زہر کا وقت ہے حیض کی حالت میں ہے نماز پڑھنا جائز ہے دو بج گئے پاک ہو گئی غسل کر لیا اب زہر کی نماز باقی ہے باقی ہے ہے کہ نہیں لیکن فجر کی नहीं. فجر کی نماز اس پر نہیں سمجھ میں آ رہی بات کہ ایک عورت اگر وقت میں پاک ہو جائے توہر کی حالت میں آ جائے تو اس وقت کا عمل اس پر باقی رہے گا یا نہیں باقی رہے گا اس کے اوپر ہاں اب اس کو ادا کرنا پڑے گا اس کیونکہ اس کی وہ رکاوٹ ہٹ گئی تو اب حکم کیا ہو گیا اس کے اوپر لازم ہو گیا جب تک رکاوٹ تھی اس کے لیے عمل جائز نہیں سمجھ میں آ بات تو اس میں دو چیزیں ہم نے دیکھیں ایک کیا تھی شرط اور دوسری مان شرت کیا ہے جب تک یہ نہیں ہوتا ہے अमल صحیح نہیں ہوگا کیا بھی تو اور माने کیا ہے جب تک یہ چیز ہٹتی نہیں تب تک के عمل صحیح نہیں ہوگا چاہے کر لے سمجھ میں آئے جب یہ چیز ہٹے گی تب جا کے وہ امل آئے گا تو صحیح عمل وہ ہے کہ جو شروط کی ادائیگی شرطوں کے پورا کرنے اور مانے کے ہٹنے کے بعد آدمی کرے اور اس کی تمام شرائط کو پورا کرے تو وہ عمل کیا ہو جاتا ہے صحیح ہو جاتا ہے اور اس پر سے ذمہ داری ہٹ جاتی ہے آپ نے با وضو ہو کر ہر اعتبار سے رعایت کرتے ہوئے فجر کی نماز پڑھ لی آپ کی نماز صحیح ہوئی ساری چیزوں کو آپ نے صحیح کیا وقت پہ پڑھا آپ نے صحیح ارکان ادا کیے سب کچھ کیا اب آپ پر سے فجر کی نماز ہٹی کہ نہیں ہٹی کہ باقی ابھی اور ایک بار پڑھنا پڑے گا ہٹ گئی تو بڑی ذمہ ہو گیا اس سے پوچھ نہیں ہوگی پڑھی کہ نہیں پڑھی کیوں نہیں پڑھی اس نے پڑھ لی نماز اس کی ذمہ داری ختم ہوئی کہ نہیں ہوئی ختم ہو گئی تو صحیح عمل وہ ہوتا ہے کہ ذمے سے ساکت ہو جاتا ہے اب اس کا مطالبہ واپس باقی رہا نہیں ہو اس کا عمل ہو گیا لیکن اگر شرط پوری نہ کرے اور مانے ہٹا نہیں ہے اور امل کر لے تو عمل صحیح ہوتا ہے اور اس کے ذمے عمل باقی رہے گا مثلاً کوئی آدمی جناب کی حالت میں ہے غسل کرنے کی حادثت اس کو پیش آئی اب اسی حالت میں نماز پڑھ لے نماز ہوئی نہیں نہیں پڑھنی پڑے گی ابھی کہ نہیں پڑھنی پڑے گی پڑھنی گی اس کو بڑھنا پڑے گا اس کو جب تک کہ نہیں پڑھتا ہے وہ گناہ رہے گا اگر نماز کا وقت نکل جائے گناہ ہو جائے گا اس کو اس کے وقت میں غسل وغیرہ کرنا ضروری ہے اور نماز پڑھ لینا ضروری ہے. لیکن نماز پڑھنے میں ریکارڈ کیا ہے اس کی جنابت یعنی اس کو غسل کرنا ہے لازم ہے اس پر غسل چاہے بیوی سے جمع سے ہوا ہو یا احتلام سے ہوا ہو اس کے لیے غسل کرنا اب کیا ہو گیا لازم اب جب تک غسل نہیں کرتا نماز پڑھ سکتا ہے تو اس کی جنابت غسل نماز میں کیا ہے مانے اس کی جنابت نماز میں روزے میں مانے جنابت روزے میں رکاوٹ ہے کی نہیں? کی جب تک کہ نہیں کرتا روزہ نہیں رکھ سکتا نہیں. شروع ہو جاتا ہے اس کا. کیونکہ روزے کی شرط پوری ہو گئی وقت شروع ہو گیا گھڑی شروع ہو گئی اس کی تلوے شہر ہو گیا روزہ شروع ہو گیا اس کا روزے میں وہ داخل ہو گیا اس کے لیے جنابت کیا ہے جنابت سے پاک ہونا شرط ہے روزے کے لیے نہیں ہے لیکن نماز میں داخل ہونے کے لیے کیا ہے سمجھ میں آیا شرط ماں سمجھ میں آیا ٹھیک ہے چلیے تو یہ صحیح اور فاسد اور شرط اور ماں نے آپ نے سمجھا یہ کون سے احکام ہیں تکلیف تکلیفیاں ہی وہ وضعیہ ہے وہ ہے کیوں کہ اللہ نے کچھ چیزیں سی رکھ دی ہیں کہ ایسا ہوا تو ایسا کرنا ہے ایک چیز پر دوسری چیز ڈپینڈ ہوتی ہے لیکن تکلیف احکام میں ایسا ہے کیا تکلیف احکام میں نہیں ہے یہ ان کو بتا دیا گیا یہ واجب ہے یہ لازم ہے یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے تو ان کو احکام دے دیے گئے لیکن وغیرہ کو ڈپینڈنسی اس کے اندر ہے ایسا ہوا تو ایسا کر رہا ہے پھر کوئی چیز واجب ہو سکتی ہے کوئی چیز مستحب ہو سکتی ہے جیسے تاجد کا وقت ہو گیا اب ایک آدمی تاجر پڑھ سکتا ہے تو تاجر پڑھنا وقت ہونے پر کیا کوئی آدمی زور میں تاجر پڑھ سکتا ہے <تصفح> نیک بندہ اللہ وزو کر کے ایک دم غسل گسل کر کے اتر لگا کے تاجر زہر میں پڑھ رہا ہے کر <تصفح> سکتا تو <تصفح> زہر تاجد کا وقت کیا ہے <تصفح> <تصفح> <تصفح> رات میں وہ میں نے لے لی رات میں تعجب پڑھ اب رات میں تعجد پڑھی جاتی ہے تو رات ہو گئی تو تاجد واجب ہوئی کہ نہیں ہوئی ہو گئی نا ہو گئی کچھ بول مستحب ہوئی سمجھ میں آیا یعنی یعنی ضروری نہیں ہے کہ ایک عمل کے لیے اگر کوئی یعنی اس طرح سے وقت رکھا گیا ہو تو وہ واجب ہو جائے تاجو جو ہے اس کے لیے شرط کیا ہے تحجد کے صحیح ہونے کے لیے آت رات, آت رات ہونا چاہیے جی. سمجھ میں آیا چلیے اب آگے بڑھتے ہیں عام اور خاص عام اور خاص میں اس کو یعنی آپ اس کے نوٹس بعد میں تفصیل سے پڑھیں گے میں اب اس کو ایک ایک لفظ پڑھ کر سناؤں گا زیادہ وقت ہو جائے گا لیکن میں سمجھانے پر زیادہ دھیان دے رہا ہوں عام اور خاص میں عام کس کو کہتے ہیں آپ کو جام نہیں عام آم والا والی پہلا ہے آج آم بھی آنے والے ہیں پھل بہت رہے ہیں آپ گھر میں بھی اتنا کاٹ کاٹ کی نہیں دیتے بےچارے جتنا دیر عام کا مطلب ہوتا ہے جو سب کو شامل آم دعوت دعوت اور خاص خاص دعوت کچھ کے لیے ہو سمجھ میں آئے عام سب کے لیے اور خاص کچھ کے لیے ہوتا ہے مثال کے طور پر اللہ تعالی نے فرمایا یا ناس ربکم اے اور اپنے رب کی عبادت کر. اس میں یہ حکم کس کے لیے ہے عرب کے بندوں کے لیے سارے بندوں کے لیے کسی کے لیے تو جو چیز سارے لوگوں کے لیے ہو وہ کیا ہوتی ہے, ہوتی ہے. سمجھ میں آیا لیکن جیسے اللہ تعالیٰ نے یا نہیں دوسرے احکام بھی جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا کہ چار نکاح کے مقابلے میں اب زیادہ بھی اگر کوئی اپنے آپ کو ہبا کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اللہ نے کچھ شرطوں کے ساتھ کہا کہ اس سے آپ نکاح کر سکتے ہو تو یہ کس کے لیے مکمنین کی بجائے آپ کے لیے خاص ہے تو چار سے زیادہ نکاح کرنا کس کے لیے خاص تھا یا جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لگاتار روزے رکھتے تھے یعنی شہری کی پھر اس کے بعد افطار نہیں کی شہری بھی نہیں کی پھر اگلا روزہ جاری تو کتنے روزے ہو گئی یہ لگاتار اس کو سو میں وشال کہتے ہیں جڑے ہوئے روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ روزے رکھتے تھے صحابہ نے بھی رکھنا شروع کیا آپ نے ناپسند کیا اس کو اور ڈانٹا آپ نے آپ نے کہا لسکم میں تمہاری طرح نہیں ہوں کہ کیا کہا یہاں پر میں تمہاری طرح کیا یہ تو سو مثال عام ہے سب کے لیے نہیں یہ نبی کے لیے آپ صلی اللہ کہا مجھ کو کھلاتا ہے کیا ہم کو کھلاتا ہے اللہ تعالی تو یہ پسند نہیں کیا کہ روزہ دوسرے بھی یہ رکھیں تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو عام ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو خاص ہوتی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ان انسان الفی خوش سارے انسان کیا ہیں خسارے میں ہے <laughs> کہ نہیں ہے <laughs> <laughs> <dış> اگر، مگر سارے انسان خسارے میں ہے کہ نہیں <laughs> آگے کچھ ہے <laughs> کیا اچھا اچھا آپ کچھ سوتے ہیں سب آپ بھی فقار بن رہے ہیں آگے بھی ہے آگے کیا ہے تو سارے انسان خسارے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ایک دوسرے کو ہاتھ کی کرتے رہے ایک دوسرے کو صبر کی وسیعت کرتے رہے تو معلوم ہوا کہ عام ایک حکم ہے انسان خسارے میں ہے لیکن اللہ نے اس میں سے کچھ لوگوں کو بتایا کہ جو خسارے میں نہیں تو یہ کون لوگ ہیں یہ خاص ہے سمجھ میں آیا تو یعنی عموم نہیں ہے اس میں یہ سب خسارے میں ہی ہیں ہے ایسا نہیں سوائے ان لوگوں کے تو ان کو کیا کیا اللہ نے کاٹ کے الگ کر دیا ان کو کاٹ کے الگ کر دیا تو اس کو کیا کہتے ہیں خاص کہتے ہیں کبھی خاص جو ہوتا ہے وہ کسی حکم کے اعتبار سے ہوتا ہے کہ کسی کا نام لے کے کہا جائے کہ یہ اس کے لیے حکم ہے مثال کے طور پر یعنی امامت کے اعتبار سے احکام ہیں یہ احکام کس کے لیے ہیں مقتدی کے لیے یا امام کے لیے ہیں امام کے لیے ہیں سارے لوگوں کے لیے ہیں وہ نہیں ہیں بعض احکام مقتدی کے لیے ہوتے ہیں تو شریعت کا خطاب بعض اوقات عام ہوتا ہے ہر ایک کے لیے ہوتا ہے بعض اوقات ایک کیٹیگری کے ہر ایک کے لیے ہوتا ہے بعض اوقات کچھ خاص لوگوں کے لیے ایک حکم دیا جاتا ہے تو آم میں سے کچھ کاٹ کے نکالا جاتا ہے مثال کے طور پر مردار کیا ہے کھانا آل. اور مچھلی حلال ہے دو دن سے کھا رہے ہیں اس لیے حلال ہے آل. اگر مچھلی ایک جانور ہے بکری مر جائے تو آل. کھا سکتے نا اس کو سین چھوڑ کے کھا سکتے حرام ہے کیوں وہ مردار ہے مردار کا کھانا کیا ہے حرام ہے اور مچھلی مر گئی تو کھا سکتے اس کی کیا ہے جو کھا رہے اس کو بغیر مری ہوئی کو بھی حکم کھاؤ کا مطلب مچھلی کھانا اجازت حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں او حلت لنا و دمان ہمارے لیے دو مردار اور دو خون ہمارے لیے کیا کیے گئے ہیں ہلار کیے ہیں ان میں سے ایک کیا ہے الحوت یعنی مچھلی ہے اور ٹڈی ٹڈی ایک مطلب پتنگے جیسا ایک ہوتا ہے ٹڈی ہوتی ہے ابھی اس کو لوکسٹ جس کو کہتے ہیں انگلش میں لوکسٹ تو ٹڈی جیسا ہوتا ہے جیسے وہ ہرا ایک آتا ہے نا اس کو ناک توڑا لوگ بولتے ہیں معلوم نہیں کیوں بولتے ہیں جھینگا بھی وہ سب چالو ہو جائے گا وہ کیکڑا جھینگا کھانے کی بات ہاں جھینگا نہیں جھینگا نہیں ہوتا ہے وہ جھینگا پانی میں ہوتا ہے ٹڈی جو ہے کھیتوں کو خراب کر کے نکل جاتے ہیں بڑے ٹڈی دل آتے ہیں کھیت پورے سب جو ہے کھا کے نکل جاتے ہیں ٹڈی بولتے ہیں اس وہ, لوکست ہوتا ہے، وہ الگ الگ دوسرے سر تھوڑا سا فرق اس میں ہوتا ہے تو بہرحال مردار کیا ہے ایک شہری حکم عام حکم ہے سر مردار سوائے سوائے مچھلی کے تو یہ کیا ہوا اس میں سے خاص ہوا اس کو استفنا کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں اس میں آپ کے لکھا ہوگا الفنا اس میں استفنا ہے اس میں سوائے اس تو اس کو کیا کہتے ہیں اس قسم جس جیسے آپ نے دیکھا سوائے ان لوگوں کے جو ایسا ایسا کریں خاص کسی مخصوص کے بارے میں ہوتا ہے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا اے نبی آپ ایسا کرو تو یہ کسی سے خاص طور سے خطاب کیا جائے یا کسی فرد کے بارے میں بتایا جائے تو کیا ہوتا ہے خاص ہوتا ہے یا مثال کے طور پر یوں کہا جائے جو بھی ایسا عمل کرے گا وہ جنت میں جائے گا خاص عام ہے تو یہ عام ہے یعنی اس میں سب کے لیے جو بھی ایسا کرے گا لیکن کسی خاص شخص کے بارے مثلا عورتوں کی جو حکام ہیں وہ مردوں پر نافذ ہوں گے کیوں <تصف> کہ کی؟ حیض <تصف> کے مسائل کس کے ساتھ ہیں سب کے ساتھ ہیں وہ عورتوں کے لیے مردوں کے لیے آئیں گے وہ <سؤال> نہیں تو جب عورتوں سے خطاب ہوگا کہ تمہاں حجاب ہے مثلاً تو ساری امت کے لیے ہے وہ ساری امت کے لیے نہیں ہے <سؤال> لیکن کس کے لیے ہے <سؤال> ایک سیکشن کے لیے یا پورے ہر فرد کے لیے کن <سؤال> کے لیے ہے وہ <سؤال> عورتوں کے <سؤال> <عورتوں سؤال> لیے سمجھ میں آ رہا ہے تو عورتوں سے خطاب ہے وہ عورتوں کے ساتھ خاص ہے لیکن جیسے عورتوں میں پردہ ہے ان میں بوڑھی عورت جس سے نکاح سے لوگ مایوس ہو چکے ہوں اب اس کے لیے کیا ہے پردے میں سختی ہے نہیں ہے تو یہ کس کے لیے خاص ہے یعنی اس کے لیے استثناء ہے سوائے ایسی عورت کے جو ایسی ہو باقی ورنہ پردہ کیا ہے لازم ہے خاص اس کا خاص ستل مستحب کہہ سکتے ہیں اس کو اس لیے کہ وہ زینت میں ہے اور زینت اختیار کرنا اچھی چیز ہے حکم ہے اس کا نہیں ہے لیکن اللہ نے کہا خود کلی مسجد زینت اختیار کرو نماز کے وقت میں اور سلف ہمیشہ سے کیا کرتے ہیں سر تو یہ اچھی چیز ہے زیادہ زیادہ اس کو مندوب مستحب کہہ سکتے ہیں لازم نہیں ہے گنا نہیں جیسے اللہ تعالی نے فرمایا ولی اللہ سے منستتا سبیلا لوگوں پر اللہ کے گھر کا حج کرنا لازم ہے منست سبیلا اس آدمی کے لیے جو اس کے راستے کی استطاعت رکھتا ہو. تو یہ کیا ہے یہ کس سے کتاب ہے یہ ان لوگوں سے خطاب ہے جو استطاعت رکھتے ہوں اگر نہیں استعب تو اس میں سے کیا اس کے لیے چھوٹ تو استثناء خاص میں یعنی رشتہ بہت قریبی ہے بہت ہی دونوں کی میں ہوتی ہے خاص میں یعنی خطاب ہوتا ہے خاص سے کچھ لوگوں سے مخصوص لوگوں سے جیسے یہاں پر دیا ہے کہ الخاص الدال محصور بشخص او یعنی کسی شخص سے اس کا خطاب ہو کچھ عدد اس کے لیے مقرر کیا گیا ہو اشارہ جیسے نام یا اشارے کے الفاظ یا عدد کے الفاظ تو یہ سارے کیا ہوتے ہیں یہ خاص ہوتا ہے عام نہیں ہوتا ہے اور آگے آئیے یعنی الکبدوتحال یعنی تلی اور کیا بولیں گے اس کو کلیجی مطلق اور مقید کھانا ہے ٹڈی مطلق وہ ہے اب آپ نے عام خاص دیکھا اب مطلق اور مقید دیکھیں مثال کے طور پر قرآن کریم میں اللہ تعالی نے دو جگہ غلام کے آزاد کرنے کا ذکر کیا ایک جگہ کہا غلام آزاد کرنا تو اب کتنے غلام آزاد کرنے کے لیے کہا ہے یہاں پر مثال کے تو تحریر یعنی اللہ نے جسے کہا کہ تحریر اور رق ابا تو ایک رقبہ آزاد کرنا ہے گردن چھوڑانا ہے تو کتنے عدد اس میں کتنا ہے ایک تو کوئی بھی غلام اگر آزاد کرے چلے گا لیکن کتنے کرنا ہے ایک کرنا ہے تو عدد ہے لیکن اس میں بتایا نہیں کیسا ڈیٹیل اس کی دی اس میں کوئی خاص صفت بتائی تو اس کو کہتے ہیں یعنی یہ کیا ہے مطلق ہے آدمی کو چھوڑ دیا گیا کہ کوئی بھی غلام ایک لے گا اور اس کو کیا کرے گا آزاد کرے گا لیکن دوسری جگہ دیا اللہ تعالی نے کہا کہ یعنی فتح بات ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہے اب یہاں پر اس کو کیا کہیں گے غلام آزاد کرنا ہے کتنے ایک لیکن غلام کی ایک ایڈیشنل کنڈیشن یا صفت اللہ نے دی یا نہیں کیا ہے وہ مومن غلام آزاد کرنا ہے تو اس کو کیا کہیں گے مقید اس کو کیا کہیں گے مقیت متلقڑ کوئی بھی ایسی ایسی نصوص کو مطلق کہتے ہیں ایسی دلیلوں کو کیا کہتے ہیں یہ مطلق ہے اس میں لیکن مقید اس کو کہتے ہیں جس میں کسی اور صفت کے ساتھ وہ بات وہ لفظ یا وہ شخص بیان کیا گیا وہ چیز بیان کی گئی ہو تو اس کو کیا کہیں گے یہ کیا ہے مقید ہے اس کا یعنی زیادہ گہرائی کے ساتھ جانے کے بجائے اس کو اتنا ہی سمجھنے تو کافی ہے سمجھنا ہے یعنی بغیر کسی کنڈیشن کے کسی چیز کو بیان کیا جائے اضافی صفت کے بغیر اس کو چھوڑ دیا جائے بس اتنا ایک غلام تو یہ کیا ہے مطلق ایک نیک غلام کیا ہو گیا یہ ایک مسلمان غلام ایسا غلام جو اپاہج نہ ہو یہ کیا ہوا تو یہ اس کے لیے یعنی مقید ہوگا کہ ایسا ایسا ہونا چاہیے اس کی اضافی صفات اگر ہوں تو اس کو کیا کہتے ہیں یعنی یہ مقید ہیں مثال کے طور پر قربانی ہے قربانی میں اس کی بتائی ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے ایسا ہونا چاہیے یعنی اس کی عمر ہونا چاہیے قربانی میں کیسا جانور چلتا ہے کسی بھی عمر کا چلتا ہے کتنا ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے وہ مسنہ ہونا چاہیے یعنی داں بولتے جس کو ایک سال کی بکری اور گائے دو اونٹ پانچ تو اس کے لیے یہ صفت کیا ہوگی اس کے لیے کوئی بھی بکری چلے گی لیکن آپ ولیمے میں ولیمے میں کوئی بھی تو یہ کیا ہے یہ مطلب ہے نا اس کے لیے کوئی شرط ہے نہیں لیکن مقیت کون سی نس ہوتی ہے کون دلیل ہوتی جس میں اور زیادہ اضافی کنڈیشن یا صفت بیان کی جاتی ہے اس کو مقیت کیا کہ میں بہت آسانی سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اس لیے تھوڑا مشکل موضوع ہے ہاں ہاں ہاں تو یعنی مطلق کو کس کے تابع کیا جائے گا مقیت کے اگر ایک ہی بات اللہ تعالی نے ایک جگہ مطلق چھوڑی ہے اور دوسری جگہ مقیت چھوڑی ہے بیان کی ہے تو مطلق کو کس کے تابع کیا جائے گا مکیت کے مطلق کو عام طور سے مقید کے کی تابع کیا جائے گا ایک حکم میں یاد رکھیے ایک حکم میں ایک ہی مسئلے میں اگر اللہ تعالی نے ایک جگہ مطلق بیان کیا دوسری جگہ اس کو مقید بیان کیا تو کون سا میننگ لیں گے آپ کنڈیشن والا ہے بغیر کنڈیشن کے کنڈیشن والا ہے لیکن الگ الگ کام ہے ایک جگہ مطلق آیا ہے ایک جگہ مقید آیا آپ کیا کریں گے دونوں کا الگ حکم ہے کی ولی میں بھی وہ کنڈیشن ہوگی نہیں ہوگی جیسے ہم روزانہ اگر بکری کاٹ زبا کر کے کھانا چاہیں تو کیا ایک سال کی شرط ہے نہیں وہ کہاں ہے کون سی چیز ہے لیکن ڈیلی اس کو کو مطلق مطلب محمول کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بکریاں کھاتے تھے زبا کر کے تو کیا وہ ایک سال ہی کی ہوتی تھی نہیں مطلق ہے وہاں پہ اس کا ذکر ہے وہ دوسری چیز میں عام کھانوں میں ہے لیکن ایک خاص کھانا ہے وہ کون سا ہے قربانی اس کو جبا کرنا اس میں کتنا کیا ہونا چاہیے شاپ ایک سال کی سمجھ میں آ بات ورنہ سارے مطلق کو آپ مقیت کتابیں کر دیں گے مصیبت ہو جائے گی اسی طرح سے ناسخ منسوخ نسخ کے معنی کیا ہے رف دليل دلیل شرعی اویلیل کتابی و سننا کتاب و سنت کی دلیل سے کسی شرعی حکم یا لف کا بدل دینا اس کی مثال کوئی دے سکتے ہیں Yup. نہیں منسوخ اور ناسخ مثال کے طور پر مسلمان پہلے نماز کس جانب رخ کر کے پڑھتے تھے بیت المقدس بیت المقدس اور بعد میں کہاں پڑھنے لگے پہلے کس نے کہا تھا کرنے کے لیے ایسا لیکن قرآن میں ہے وہ حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ, اللہ علیہ وسلم وہیں پڑھتے تھے رک کر کے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے کہ پہلے نماز کہاں رک کر کے پڑھتے تھے بیت المختص میں حکم کیا آیا وجہ کا شطر المسجد الحرام اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر دیجئے تو اب یہ باغ والا حکم آیا تو اب کیا کرنا پڑا وہیں پڑھ سکتے ہیں اب کیا کرنا پڑا رخ کہاں کرنا پڑا چہرہ مسجد حرام کی طرف تو پچھلا حکم کیا ہو گیا منسوخ پچھلا حکم کیا ہو گیا منسوخ اور یہ جو نیا حکم آیا وہ کیا تھا ناسخ سمجھ میں آیا اس کو آپ یاد رکھیے دوسرے الفاظ سے ظالم مظلوم کیا ہوتا ہے ظلم ظلم کرنے والا ظالم جس پر ظلم ہو رہا ہے وہ مظلوم ایسے ہی ناسخ منسوخ ہوتا ہے سخا کا مطلب ہوتا ہے لکھنا بھی ہوتا ہے کینسل کرنا بھی ہوتا ہے جس کو ایبروگیشن بولتے ہیں انگلش کے اندر کہ وہ حکم منسوخ ہو گیا یعنی وہ حکم اب ختم ہو گیا وہ چینج ہو گیا اب نیا حکم آیا پچھلا حکم کہ وہاں پڑھو نماز آپ پڑھ سکتے ہیں نہیں اب کہاں پڑھنا پڑے گا مسجد حرام کی طرف تو اس میں ناسخ کیا ہے اور منسوخ کیا ہے بیتل بیتل یعنی بیت المقدس منسوخ, منسوخ ہو گیا شریح حکم جگہ نہیں شری حکم کیا تھا رخ کہاں کرنا چاہیے بیت المقدس کی طرف اب حکم کیا ہو گیا سمجھ میں آیا آشورہ کا روزہ کیا تھا واجب تھا نہیں تھا واجب تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیہاتوں میں بھیجا تھا نا آدمی جو روزے سے تھا وہ جاری رکھے جو نہیں تھا وہ آپ روزہ رکھے حکم بھیجا تھا کہ نہیں تو نبی کا حکم کیا ہوتا ہے تو آشورہ کا روزہ کیا تھا واجب تھا تشریح کی بھی روایت اس میں اور بھی روایت ہیں اس میں تو اب وہ حکم بعد میں جب رمضان آیا تو کیا ہو گیا جو چاہے وہ رکھے جو نہیں چاہے وہ تو اب وہ حکم کیا ہو گیا تو کیا آشورہ کا روزہ رکھنا ناجائز ہو گیا لیکن کیا ہو گیا پہلے کیا تھا فرض اب کیا رہا جائز حرام مکرو کیا ہوا مستحب تو شریف حکم بدل گیا بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنا آج کیا ہے مستحب ہے حرام ہے اور آشورہ کا روزہ رکھنا ایسا کیوں جنگل جملہ ہے آصور کے لیے ترغیب ہے ہے کہ نہیں کیا فضیلت ہے اس کی ایک سال کے گنا معاف ہوتے ہیں تو ترغیب باقی ہے لیکن وجوب واجب ہونا اس کا کیا ہو گیا اب واجب نہیں رہا اب صرف ترغیب ہے کرنا چاہے کریں نہیں کرنا چاہے نہیں کرے کرے تو سواب ملے گا نہیں کرے تو گناہ نہیں ہوگا لیکن یہ بیت المقدس کا معاملہ نہیں رہا بیت المقدس کی طرف رخ کرنا نماز پڑھنا کیا ہو گیا آپ حرام ہو گئے کیونکہ اس کی ترغیب ہے نہیں ہے تو اب حکم آئے ادھر چہرہ کر لو تو اب یہ کیا ہو گیا لازم ہو گیا سمجھ میں بات تو شرع حکم کا بدل جانا یا قرآن کی آیتیں اللہ تعالیٰ نے ایک کے بعد ایک دوسری آیتیں بھیجیے من آیت بھی منسوخ کر دیتے ہیں ایک آیت جب بھی کوئی آیت ہم منسوخ کرتے ہیں یا بلا دیتے ہیں اس سے بہتر ہم لے آتے ہیں یا اسی کے مثل ہم لے آتے ہیں قرآن کریم میں ایسا ہوتا تھا کہ ایک حکم آتا تھا اور پچھلا حکم منسوخ ہو جاتا تھا کبھی ایک آیت اللہ تعالی قرآن سے ہٹا دیتا تھا دوسری آیت اس کی جگہ بھیج دیتا تھا لیکن ایسا کیوں ہوتا تھا ایسا کیوں ہوتا یہ, یہ مناسب ہے کہ نہیں ہے है مناسب ہے بالکل کیوں ایسا کیا حکمت ہے اس میں حالات کے اعتبار سے یعنی جیسا حالات کے اعتبار سے کا مطلب کیا سچویشن یعنی اردو سے انگلش لیکن کیا وقتن وقتاً وقتن کیوں ایسا کیا فائدہ ہے اس کا کس مسئلے سے کس حکمت سے یہ تربیت کا مرحلہ تھا کہ صحابہ کو جیسے شراب کے بارے میں مختلف ادوار میں شراب کو حرام کیا گیا پہلے شراب کی برائی بتائی گئی پھر شراب کو حکم دیا گیا کہ نماز میں پی کے نہیں آنا اس کے بعد منع کر دیا کہ شراب بالکل پینا نہیں ہے تو یہ کیا ہوا سٹیپ بائی سٹیپ اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام کیا تو بیان حکم میں تفصیل ہوتی ہے لیکن اس حکم کو پریکٹیکلی اپلائی کرنے کے لیے ترتیب ہوتی ہے مثال کے طور پر ایک طبیب ہے ڈاکٹر ہے इलाज کرنے میں ایک مریض کو ساری گولیاں ایک ساتھ دیتا نا खा ایک ساتھ کھا لو ایسا کرتا ہے ٹوٹل اتنی گولیاں کھانا ہے نا تو کل کھائے آج کھائے کیا فرق پڑتا ہے اس کی ایک اسٹیج سے دوسری اسٹیج میں جانا ضروری ہوتا ہے وہ سی لو دو دن کی گولی صبح دوپہر شام لال پیلی کھاؤ اور ایک ہفتے بعد آنا ایک ہفتے بعد پھر آنا ایک ہفتے بعد دوسری دوائی دیتا ہے یہ دیکھتا ہے یہ کیا ہے ہری گولی کب دے رہے مجھ کو سیم چاہیے کیا بدل دیا آپ نے پچھلی گولی فائدہ والی نہیں تھی آپ جو چینج کر رہے ہو ڈاکٹر بولے گا پچھلی گولی پچھلی سٹیج کے لیے تھی اب آپ کی کنڈیشن کے حساب سے آپ کو یہ دوائی دی جائے گی تو پچھلی غلط تھی کیا پھر غلط تھی پچھلی بھی صحیح تھی جی. لیکن اب آپ کی اسٹیج کے لیے کیا ہے ये दवाई है तो वो भी सही थी ये भी सही थी लेकिन आपकी हालत क्योंकि बदलते क्यों हो दवा डॉक्टर है कैसा करते आप एक दवा नहीं देते मतलब भरोसा उठ रहा है हमारा आपके ऊपर से आप पक्के नहीं दिखते दवाई में एक ही गोली देना चाहिए सही है सही, है? सही नहीं है तो चेंजेस जो होते हैं हुक्म में शरी हुक्म में یہ اس کی اس کی یعنی وجہ کیا ہے اللہ کے علم میں تبدیلی آئی پہلے نہیں معلوم تھا معلوم پڑا ان کے لیے اچھا ہے ناؤز ملا ایسا نہیں ہے بچے کو آپ پیدا ہوتے ہی گوشت دے دیتے کھا مسلمان ہے تو دیتے ہیں پہلے کیا پیتا ہے وہ دودھ اس کے بعد تھوڑا ہلکا ہلکا کھانا اس کے بعد بھی اس کے بعد گوشت کھاتا ہے تو کیوں ایسا دیتے بچے کو دشمن ہے آپ اس کے اچھا اچھا خود کھا رہے اس کو نہیں دے رہے گوشت کیوں ایسا کہتے بچے کی مسلحت اس میں ہے سمجھ میں آ بات بچے کی بھلائی اس میں ہے اس کا پیٹ ابھی صحیح ہوا نہیں تو یہ نسخ کی مسلحت تھی کہ ابتدائی دور میں وہ پہلا طبقہ جو قرآن کا حامل تھا اور جس کے ذریعے سے عالمی سطح پر اسلام کے لیے پختگی اور جماؤ ضروری تھا ان کو جمانے کے لیے یہ ضروری تھا کہ اسٹپ بائی اسٹپ ماحول بنایا جائے اسٹپ ماحول بنایا جائے ایک حکم کے بعد دوسرا حکم اس کے بعد تیسرا حکم ان کو بنا کے ماحول ایک پکا کر دیا جائے تاکہ قیامت تک کے لیے اسلام کا استحکام مضبوطی ہو جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں نس ایک کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسرا اس طرح سے حکم اللہ کی طرف سے آتا چلا جاتا تھا پچھلا کینسل ہوتا تھا اگلا تو یہ کیا تھی ایک ترتیب تھی تربیت کے اعتبار سے اور ان کی یعنی اصلاح کے اعتبار سے اللہ نے ترتیب وار ان پر دین کے احکام کو نازل کیا تو سمجھ میں آیا یہ تو اس کو کیا کہتے ہیں نسخ ناسخ اور منسوخ میں کیا فرق ہے پچھلا حکم ناسخ ہوتا ہے یا منسوخ اور نیا حکم دونوں میں سے کسی ایک حکم پر عمل کر سکتے ہیں پر عمل کرنا پڑے گا منسوخ پر جائز ہے منسوخ پر جائز امل کرنا جائز نہیں ہوتا ہے لیکن اگر ایسا معاملہ ہو جیسا آسورے کا تھا تو اس میں کیا ہوا وہ عمل ہی پورا کینسل ہوا نہیں اس کی شری حیثیت بدل گئی سمجھ میں آیا اس کی شری حیثیت بدل گئی شروع میں وہ عجیب تھا اب کیا رہا ہوتا عمل اس پہ کریں گے کہ نہیں کریں گے کریں گے تو اگر عمل ہی منسوخ ہو جائے تو عمل کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں لیکن اگر اس کی شریعت شریح حیثیت منسوخ ہو گئی تو جو حیثیت باقی ہے اگر مست ہے تو رہا اگر جائز ہو گیا تو جائز منع ہو گیا تو اب عمل نہیں کر سکتے ہیں چلیے اس میں مثالیں دی ہیں مثال کے طور پر یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کنت عن کن القبور نہا میں تم کو منع کرتا تھا قبروں کی زیارت سے زیارت سے کا مطلب وہ زیارت نہیں جو چنے لے کے لوگ جاتے ہیں لوگ یہ کو حدیث مل گئی اچھا ہوا ہم کو. حدیث حدیث نے زیارت کی. زیارت زارا سے زارا کا مطلب ہوتا ہے جانا جانا اس کو زیارت کہتے ہیں لیکن ہمارے یہاں زیارت کے خاص معنی ہے تیسرے دن چنے اور یہ اور وہ لے کے جلیبی اور پاؤ لے کے قبر پہ جانا اس کو کیا بولتے ہیں زیارت زیارت کے ہمارے مانا کچھ اور ہیں شرحی معنی کچھ اور ہیں تو زیارت کے مانے جانا تو میں تم کو قبروں پر جانے سے منع کرتا تھا اب جاؤ تو اس میں معلوم ہوا پہلے کیا تھا منسوخ تھا پہلے پہلے جانا منع تھا جائز تھا بعد میں کیا ہو گیا جائز ہو گیا یا مستحب مستحب ہوا کیوں مستحب ہوا جائز نہیں کر سکتے, درستے درستے سکتے درستے ہو مبا سکتے مبا ہو کر سکتے ہو فضور اب جاؤ ابھی یہ مستقل اصول ہے کہ منع کے بعد حکم اجازت کے لیے ہوتا ہے منع کے بعد حکم اجازت کے لیے ہوتا ہے مثال کے طور پر اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا یہ ضمنی احکام ہیں سب جو اصول فک میں آپ کو ملیں گے میں یہ موٹے موٹے احکام ہے جو اوپر ہم دیکھ رہے لے. چونکہ آ گئے اس میں بتا بتاؤ جسے اللہ نے قرآن کریم میں منع کیا اللہ نے حکم کیا دیا جب جمعہ کی اذان ہو تو کیا کرنا پڑے گا ادانودی علی سلاوں نے جمع تھی پس آؤ و دار الب تجارت چھوڑ دو تجارت کیا ہوگی آپ منا حرام ہوگی کہ نہیں ہوگی اب اللہ نے کہا پیدا کو بھی اتنی سراطف تشروف الفق جب نماز ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اللہ کا فضل تلاش کرو ابھی کیا ہے حکم ہے کہ نہیں تو اب واجب ہوا بزنس پہ جانا گھر کو جا سکتے کام <تصف> <تصف> <تصف> پہ جانا پڑے گا اللہ کا حکم ہے دیکھیے اصول فقہ سمجھنا کتنا ضروری ہے منع کے بعد جب حکم ہوتا ہے وہ اجازت کے لیے ہوتا ہے ہاں اگر اس کی اور ترغیب ہو تو مستحب ہو جاتا ہے اور اگر اس کی اہمیت لازمی کے طور پر بتائی جائے تو لازم ہوتا ہے نہیں سمجھا سنیے یہاں پر آپ نے کیا فرمایا کہ کن تو نہائی تو کمان زیارت القبور فضور کو میں منع کرتا تھا قبروں کی زیارت سے قبروں پر جانے سے اب جاؤ آگے کیا فرمایا رکم الف دنیا اس لیے کہ قبروں پر جانا تم کو آخرت کی یاد دلاتا ہے اور دنیا سے دور کرتا ہے یہ اچھی چیز بری ہے تو وجہ بتائی جو اچھی ہے تو کیا ہوا اچھا ہوا کہ برا ہوا تو قبروں پر جانا کیا ہوا مستحب صرف جائز نہیں حکم کے بعد با... منع کے بعد حکم جائز ہوتا ہے جیسے آپ نے کسی بچے کو جا رہا تھا باہر کہا روک مجب پھر سوچ کے کہا جا تو اجازت ہے یا حکم ہے اجازت ہے سمجھ میں آ بات کلام میں ایسا ہوتا ہے کہ منع کے بات کیا ہوتا ہے اجازت بات بات بات ہوتی ہے حکم یہ قاعدہ ہے مرض عورتوں کی تخصیص نہیں ہے اس میں لیکن عورتوں کے لیے بار بار جانا ہونا ہے اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی عورتوں کے لیے عورتوں پر لانت کی ان عورتوں پر جو بہت زیادہ قبروں پر جاتی ہیں لیکن کبھی اگر جائیں مسلحات سے تو منع نہیں ہے بہرحال یہ مستقل الگ مسئلہ ہے تو یہاں پر آپ نے کیا کیا جاؤ قبروں پہ کہا اور اس کی ترغیب بھی ایسی چیز بتائی جو اچھی چیز ہے تو یہ کیا ہوا مستحب لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مثال کے طور پر کہا شاید کہ تم امام کے پیچھے نماز میں پڑھتے ہو صحابہ نے کہا ہاں ہم جلدی لی پڑتے ہیں آپ نے کہا ایسا مت کرو سوائے سوریہ پاتے حاقت ہے کہ حکم ہے منا کے بعد تو سوریہ پاتے پڑھنا جائز ہے یا لازم ہے اجازت ہے نا یہاں پہ تو آگے کیا ہے اس لیے کہ سوریہ فاتر کے بغیر نماز تو اب کیا اس سے معلوم ہوا یہ صرف جائز نہیں ہے بلکہ اس کے بغیر نماز اب یہ کیا ہو گیا واجب ہے یا رکن ہے واجب اور رکن میں کیا فرق ہے اس میں نہیں ہو سیکنڈ لیول کے واجب اور رکن میں فرق کیا ہے رکن کس کو بولتے پہلے آپ رکن ہی معلوم نہیں تو واجب اور فرق کہاں سے بتائیں گے حصہ جی اس سے جڑا ہوگا یعنی جو پلر ہوتا ہے اس کو رکن کہتے ہیں پلر پہ کیا ٹیکا ہوتا ہے عمارت ڈھانچہ ٹیکا ہوتا ہے پلر ہوتا ہے وہ تو رکن پلر کو کہتے ہیں واجب لازم کو کہتے ہیں پلر کے بغیر نماز رکن کے بغیر نماز ہوتی نہیں ہے فاصد ہو جاتی ہے یعنی اگر نہیں नहीं گا نماز ہی نہیں ہوتی ہے لیکن واجب جو ہے یہ حکم ہوتا ہے سدے سہو وغیرہ کے ذریعے سے اس کی کمی پوری ہو جاتی ہے مثلاً آپ نماز میں یعنی اتحاد آپ کھڑے ہو گئے تو نماز ہوگی ہوگی نا چلتا چھوڑے تو لیکن लेकिन کیا کرنا پڑے گا اس کے لیے पड़ेगा پڑے گا نماز سدہ سہو کافی उसके اس کے بدلے ٹھیک ہے آپ نماز میں رکو آپ نے نہیں کیا سیدھا में میں چلے گئے رکو کرنا کیا ہے رکن ہے رکن ہے اب آپ کو کیا کرنا پڑے گا سجا سو کریں گے کافی ہے آپ کو ایک رقت دہرانی پڑے گی کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے. رکن اور واجب میں فرق یہ ہے کہ رکن کے بغیر عمل ہی ختم ہو جاتا ہے امل ہوتا نہیں ہے. لیکن واجب حکم ہوتا ہے اس کی اس کو پورا کیا جا سکتا ہے سو ذریعے سے یا کسی اور اس کے یعنی ایسا طریقہ جو اس کے بارے میں بتایا گیا اس کی تکمیل کے لیے لیکن رکن اس کا کیا ہوتا ہے پلر ہوتا ہے تو یہ فرق ہے رکن اور تو نماز میں سورف واطہ پڑھنا کیا ہے واجب ہے یا رکن ہے واجب نہیں رکن ہے کیونکہ جس عمل کے بارے میں بتایا جائے اس کے بغیر یہ نہیں ہوتا ہے یہ عمل ہی ختم ہو جاتا ہے نماز اس کے بغیر نہیں ہوتی ہے وہ کیا ہے نماز کا رکن ہے لیکن نماز میں ایسا کرو تو یہ کیا ہے سمجھا چلیے بہت سارے لوگ بہت ساری چیزوں کے بارے میں کہتے ہیں منسوخ ہو گیا ایسا کرنے کا حق ہے ان کو نہیں اگر دلیل ہے تو اور نہیں ہے تو نہیں تو کوئی آدمی بغیر دلیل کے کسی چیز کو منسوخ بول سکتا ہے دلیل کیا ہے پھر منسوخ کی منسوخ کی دلیل نسخ ہے اور نسخ کی دلیل کیا ہے منسوخ <laughs> منسوخ میں یاد رکھیے منسوخ کے لیے ایک عمل کی تاریخ معلوم ہونا چاہیے نمبر ایک کہ پہلے یہ تھا پھر یہاں سے یہ ہوا جیسے اللہ نے کہا فول وجہ کشت اور اب آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لیئے تو معلوم ہے کہ کہیں اور پہلے تھا اب کہاں حکم آیا تو پچھلا حکم یہ تھا نیا حکم یہ ہے دونوں میں سیکونس اگر معلوم ہے تو ہی نا صرف منسوخ مانا جائے گا سمجھ میں آئی بات یعنی ترتیب معلوم ہونا چاہیے کہ پہلے یہ تھا پھر یہ ہوا یا اسی طرح سے دونوں میں اگر جمع ممکن ہے دونوں میں دو دلیلیں آپس میں دکھائی دینا ٹکرا رہی ہے تو شاید یہ پہلے تھا بعد میں یہ تھا اگر دونوں میں جمع ممکن ہے تو ناسخ صرف منسوخ ہوگا نہیں ہوگا یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے دو باتیں ہیں مثال کے طور پر جیسے مثال کے طور پر ایک بات بتاتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں آئے اور آپ وضو کرنے کے لیے بڑے تو آپ کی زوجہ محترمہ نے کہا کہ یہ جو بچا ہوا پانی ہے اس سے میں نے غسل کیا ہے اور جناب کا غسل کیا ہے یعنی نیپاکی کے لیے میں نے اس کو غسل کیا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ میں پانی سے وضو کرنے سے منع کیا ہے آپ نے عورت کے بچے پانی سے وضو کرنے سے منع کیا ہے اب آپ نے اس حدیث میں جو دوسری میں بیان کر رہا ہوں آپ گھر میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وضو کرنے کے لیے بڑے آپ کی زوجہ محترم نے کہا کہ میں ابھی غسل کی ہوں اس کا بچا پانی ہے تو آپ نے کہا پانی نجس نہیں ہوتا ہے پانی نجس نہیں ہوتا ہے یا پانی جنوبی نہیں ہوتا ہے پانی جنابت والا نہیں ہوتا ہے ہے اور آپ نے اسی سے کیا اب اس میں کون سا ناسک ہے کون سا منسوخ ہے دونوں بھی ناسک ہیں دونوں بھی منسوخ ہیں سب سے اچھا جواب یہ کام میں ایسا کر سکتے ہیں کہ یہ خاص تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور دوسروں کو تو آپ نے بولے کہ عورت کے بچے پانی سے مزمت کرو صحیح ہے نہیں ہو سکتا ہے نا ایک آپ کو سب کا ریپرزینٹیٹو ہونا چاہیے کہ ادھر والا رہا تو کوئی تو رہے کیا کریں گے ہمیں کیا اس میں ترتیب ہے کوئی ظاہری ترتیب ہے اس میں نہیں آپ نے کہا یہ میرے لیے خاص ہے آپ نے جملہ کیا کہا الما یو جنوبی یا جنوب پانی جنبی ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے سب کے لیے جنوبی میرے لیے ہوتا ہے نہیں جنوبی اور باقی لوگوں کے لیے ہو جاتا ہے کسی کے لیے جنبی پانی جنابت پانی میں چلی جاتی انسان کی نہیں تو معلوم ہوا کہ یہ پانی وزو کرنے لائق ہے یا نہیں ہے اور پھر منع کیا تھا وہ ان میں تاریخ ہمارے سامنے ہے نہیں تو ان کو جمع کر سکتے ہیں دونوں کو نہیں کر سکتے جمع کرنا کس बोलते हैं ہیں جمع کرنا کس बोलते हैं ہیں دونوں بھی صحیح مان کے चलें اور دونوں پہ بھی عمل ہو جائے اس کو کیا کہتے ہیں جمع کرنا کر سکتے ہیں یہاں جمع نہیں کر سکتے بہت مشکل سچویشن آ کریں اس کو جمع نہیں کر سکتے <تابع> کر سکتے ہیں <تابع> اگر اس کو یوں کہا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ کہا کہ پانی جنوبی نہیں ہوتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ پانی سے وضو کر سکتے ہیں وہ جنوبی نہیں ہوتا ہے کا مطلب ہمیشہ کے لیے یا اس دن کے لیے تو معلوم ہوا ہمیشہ کے لیے پانی جنوبی نہیں ہوتا ہے اور آپ نے جو منع کیا وہ حرام کے طور پر نہیں ہے بلکہ کراہ کے طور پر نہ करें तो اچھا, کریں تو اچھا لیکن کر کے بتایا کہ کیے تو چلتا سمجھو ایک بات اس طرح سے جمع نہیں ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزیں نہ کرے تو اچھا ہے لیکن کیے تو حرام ہے تو کیا اس طرح سے جمع نہیں ہو سکتا ہے جمع ہو سکتا ہے یہی اصحابی جمع کرتے ہیں کہ یہ چیز حرام نہیں ہے عورت کے بچے پانی سے لیکن نہ کرے تو اچھا ہے نہ کرے تو بہتر ہے اس لیے آپ نے کر کے بتایا کہ جائز ہے ورنہ کیا ہو جاتا حرام ہو جاتا تو بہت ساری چیزیں آپ نے منع کی لیکن یہ بتانے کے لیے کہ یہ حرام نہیں ہے اس کے میں بہتر چھوڑنا ہے اس کو آپ نے اس کو کر کے بھی بتایا سمجھ میں آئی بات تو یہ کچھ بنیادی باتیں تھیں جو اس میں تھی اور اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں ہیں جو ہم آنے کے بعد کریں گے الحمدللہ الحمد علی رسول اللہ وعلی و و علی سے پہلے ہم نے ناسخ اور منصوب کے تعلق سے کچھ باتیں دیکھیں. تو بات معلوم ہوئی کہ اگر دو دلیلوں میں جمع ممکن نہ ہو اور دونوں میں سے ایک کی تاریخ دوسرے کے